الحمد لله الذي لا اله الا هو مصلى وسلام على حبيبه الذي لا نبي بعده الله وعلى اله اصحابي الذين ما عبدوا الا الله ولا عقبه المتقين والسلام أعوذ بعفو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <اللحو والله> لا الله الصمد لم يلد ولم جولد ولم يكن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الملهين رسول <سؤال> تو سدا لیا الله سلام السلام علیکم پر ایک, ایک موضوع بطور, بطور قرض رہتا تھا اللہ تعالی کی مدد توفیق کے ساتھ اس کی طرف مکمل محتاجی, محتاجی, محتاجی کے ساتھ اس کو بیان, بیان کرنا چاہتا ہے اس موضوع, موضوع کا, کا نام ہے توحید اور شرک شر شر شر دونوں باو چیزیں, باو چیزیں عقائد کے اندر بنیادی اور ہے اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہوتا ہے عقائد کا دار و مدار توحید پر ہوتا ہے طور توحید کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ توحید کی ضد ہے تو یہ بھی اسلام کے لیے اسلام بنیادی اور ابتدائی چیز بن گیا یعنی نفی کے اعتبار سے آدم کے اعتبار سے جیسے توحید کا وجود ضروری ہے تو شرک کا آدم ضروری ہوا کیونکہ زدانت جو توحید اور شرک کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلام کے ادوار میں ابتدائی دوروں میں دوروں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسے کاملین توحید کو مشرق قرار دے دیا انہیں فلاسا تین ادوار مشہود لہاب الخیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خیریت کی شہادت دی گواہی دی جن کو اعلی دور کہا ان مقدس ادوار کے اندر توحید اور شرک سے نابلد اور توحید اور حقیقت کی صحیح توحید اور شرک کی صحیح حقیقت اور اس کے مفہوم سے بے خبر اور غافل لوگ مسلمانوں میں اتنا عظیم فساد ڈالنے کا سبب بن گئے کہ جس فساد کے اثرات اگر کسی وقت کسی دور میں کم ہو گئے تو انہوں نے پھر کسی دور کے اندر امت کو ضرور متاثر کیا اور انہی اثرات کے انہی اثرات کے مارے ہوئے ہم بھی بیٹھے ہوئے ان اثرات کی لپیٹ میں ہم اس وقت پوری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہیں یہ انہی لوگوں کے اثرات ہیں جنہوں نے توحید اور شرک کی حقیقت کو نف جانا <متحدث> <متحدث> ان لوگوں کا نام صحابہ <متحدث> کے دور میں خارجی تھا <متحدث> جو توحید اور <متحدث> شرک کی حقیقت سے بے خبر تھے <متحدث> اپنی لا علمی اور اس جہالت کی نحوست میں <متحدث> ان خبیصوں, <متحدث> ان ان خبیصوں نے صحابہ کرام جیسے توحید کی چوٹیوں پر پہنچنے والے لوگوں کو مشرق کہہ کر ان کے ساتھ عملی قدم اٹھایا لڑائی کی قتال کیا اپنے خلافت کے دور میں جتنے ارباب توحید تھے ان کے سردار مولا علی مشکل خوشا تھے یہ رئیس الموحدین تھے اپنی خلافت کے دور میں ان پر شرک کا فتوا جڑ دیا خارجیوں نے اور خالی شرک کا فتوا بھی نہ لگایا فتوے تک محدود رہ جاتے تو پھر بھی چلو قابل برداشت ہو جاتی بات ان خبیصوں نے فتوے کے مطابق عمل شروع کر دیا اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا محض اس وجہ سے کہ یہ مشرک ہیں اور جو پہلا قتل ان خبیصوں نے کیا تھا وہ حضرت خباب بن ارت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عن کے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ اور ان کی گھر والی کا قتل تھا یہ پہلا قتل ان ظالموں نے محد بنا پر کیا کہ ان کے لوان نظریے جاہلانہ نظریے کے مطابق وہ مشرک تھے اس جرم میں ان کو قتل کر دیا پھر ایک لمبی داستان ہے وہ ایک الگ موضوع کے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ توحید اور شرک ان دو چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایک وانتی فتنہ فرقہ پیدا ہو گیا جس نے صحابہ کرام جیسے پاکیزہ اصحاب توفید کو مشرق کہہ کر واجب القتل سمجھا ان لانتیوں کا یہ نظریہ ان تک یعنی ان کے منہوس وجود تک محدود نہ رہا وہ آگے منتقل ہوتا رہا مختلف ادوار میں حتیہ کہ یہ تمہارا دور آ گیا یا کہلو یہ پیچھے ذرا بارمی صدی کا آخر اور تیرہویں صدی کا شروع ابن عبد الوہاب فنزیر تک وہ نظریات وہ منغوس نظریہ پہنچا اس نے اپنے خبیص اثرات پھر اسی طرح جس طرح خارجیوں نے دکھائے تھے اس خبیس نے بھی, اس بھی, بھی اور اس کے افوانتی نظریے نے یہ اثرات دکھائے بھی کہ بھی مسلمانوں بھی کو اسی طرح مشرق جس طرح, بھی بھی طرح مولا علی اور صحابہ کرام کو مشرق کہا گیا تھا اور کہنے والے خارجی تھے تو ان کی اولاد ان کی ضروریت نے بارہویں صدی کے آخر میں تیرہویں کے شروع میں مسلمانوں کو مشرخ کہہ کر ان کا قتل عام شروع کر دیا اور قتل کیا انہوں نے جس طرح وہ مولا علی کے دور میں خارجیوں نے شرک کا فتوا دیا اور اس پر عمل کر کے مسلمانوں کو واجب القتل جانا ان کی عورتوں کو لوڈی بنانا جائز سمجھا بغیر نکاح کے اپنے لیے حلال سمجھی اسی طرح ان لانتیوں نے کیا ان کے کی عقیدے کے اندر ہے کہ یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں یا غوث العظم کہنے والے ہیں پکارنے والے ہیں امبیا اور اولیاء کو یا درباروں پر جاتے ہیں یہ ابو جہل سے بڑے مشرق ہیں بت پرستوں سے بڑے مشرق ہیں ان کو چھوڑنا فرض ہے اور ان کو چھوڑنا ضروری ہے ان کو مارنا فرض ہے ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف سیاستہ کے اندر آپ نے جس طرح آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دعونا یکتلون اہل الاسلام اسلام ہے وہ یا داؤنا احل العفان کہ خارجی لوگ اور جو ہیں وہابی لوگ ان نام دور کے تبدیل ہونے سے نام تبدیل ہوئے ہیں چیز ایک ہی ہے حقیقت ایک ہی ہے تو وہ یہ خارجی ٹولہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں وہابیوں کی تاریخ میں یہ بات داخل ہے تاریخ موجود ہے ان کی اور یہ تاریخ میں بات موجود ہے کہ ان ظالموں نے مکہ اور مدینہ, مدینہ، تائف اور عرب کے علاقے میں جب قتل عام شروع کیا دو خنزیر آپس میں مل گئے ایک عالف ایک محمد بن سعود ایک محمد بن عبد الوہب ایک حکومت کا بھوکھا تھا اور ایک اپنے لانتی مذہب کا شوق رکھتا تھا وہ, وہ ریاست کا طالب تھا دنیاوی لحاظ سے اور یہ ریاست کا طالب تھا مذہبی لحاظ دونوں ریاست اور سرداری کے بھوکے خنزیر اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کر انہوں نے اتحاد کیا ایک علاقے کا تھا ایک نجد کا تھا دونوں اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے قتل عام شروع کر دیا ایسا کہ لاکھوں مسلمان مار دیے جو کابے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جو بارگاہ رسالت کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اس کو قتل کر دیا صحابہ کی بنائی ہوئی مسجدیں جو سامنے آئیں ان کو گرا دیا یہ سب بت خانے ہیں اڈے ہیں بت پرستی کے اڈے ہیں بس یہی ان کے زبان پر تھا اور آج تک وہ رٹ چل رہی ہے اپنی لانت اپنی جہالت اپنی حماقت کو اسلام سمجھتے ہوئے خنزیر زیر اڑے زیر ہوئے ہیں اکڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کسی کی نہیں سنتے میں اپنے ساتھیوں دوستوں مسلمانوں کو بچانے کی نیت سے ان خبیصوں کے فتنے سے بچانے کی نیت سے توحید اور شرک کا موضوع چھیڑ کر ان شا اللہ عزیر ایسا, ایسا نادتا اور بولتی بند, بند کروں گا کہ جب تک یہ موضوع بود چلے بود گا, گا اور جس جس کے سمجھ دس میں دس آ جائے گا اس کے سامنے ضروریت و حابیہ لا جواب اللہ تعالیٰ نعرے بازی بات کو سمجھنے میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں ایک मैं بار اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ لوگ توحید اور شرک کی حقیقت سے اسی طرح نا آشنا نہ بلد اور خبر اور جاہل ہیں جس طرح ان کے آبا و اجداد خارجی جاہل تھے جس طرح کے انہوں نے کاملین توحید بلکہ رئیس ال کاملین توحید مشکل کشا رضی اللہ مشکل خشار مولا علی جیسے کو مشرک کہہ کر واجب القتل سمجھا اور دیگر صحابہ کرام کو واجب القتل سمجھا انہوں نے بھی اسی طرح کیا یہ اسی طرح جاہل ہیں بے خبر ہیں نا بلد ہیں اور جیٹ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے سفا بخاری و مسلم کے اندر فرمایا بے وقوف ہوں گے عقل سے پیدل ہوں گے میں ان کو پنجابی میں کہتا ہوں فتبوں کا ٹولہ کن کا ٹولا یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے حدیث پاک کے مبارک لفظ کا ترجمہ ہے سفاان اور ہمارے علماء کرام خصوصاً سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان علی شان کتاب التمید شرح معطا مالک کے اندر موجود ہے اور جناب جی سیجر علام نوبالا امام شمس الدین راہبی کی کتاب میں موجود ہے چار شخصوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا جن میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو سفی ہوں بے وقوف ہوں جو آپ بے وقوف ہے دوسرے کو کیا وقوف دے گا شاہ جی جو آپ بے وقوف ہے بے وقوف کا مطلب ہے جو حقیقت سے بے خبر واقف نہ ہو جو خود بے وقوف ہے وہ آگے کسی کو وقوف کیا دے گا وہ تو وقوف سے خالی ہے وہ خود واقف نہیں ہے حقیقت سے دوسرے کو کیسے کر سکتا ہے بات نہیں سمجھ آ رہی دوسرے کو واقف کیسے بنا سکتا ہے اس ابتدائی بات کے بعد میں اصل موضوع کی طرف اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے لوٹتا ہوں کہ توحید اور شرک دونوں کی حقیقت کیا ہے اس کے ضمن میں عبادت اور طاعت اطاعت عبادت اور طاعت یا اطاعت ان کا ذکر خصوصی ہوگا کیونکہ ان کا انتہائی شدید تعلق ہے اس توحید اور شرک کے ساتھ بات کو سمجھنا تو توحید کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھیں گے پھر اس کی زد شرک کو سمجھیں گے اب جب شرک کی باری آئے گی تو پھر عبادت کو سمجھنا پڑے گا آئی اعلام علام قرآن و حدیث قرآن و سنت آئی اعلام کلام آئی علماء ملت حقانیہ ربانیہ کی تمام تر تحقیق تا, تا, تا, تا. کا نچوڑ آپ کو پیش کروں پیش پیش گا اللہ تعالی کے فضل سے الفاظ بالکل سادے ہوں گے عام آدمی سمجھے توحید کیا ہے اس کا اصلی معنی ہوتا ہے ایک سمجھ ایک جاننا یا ایک بنانا ایک کرنا ایک بنانا ایک جاننا لیکن ایک بنانا اور ایک کرنا کس میں یعنی اپنے اعتقاد میں اپنی سمجھ میں اللہ ج شان کو ایک بنانا اور ایک سمجھنا ایک ماننا حقیقت میں اس کو ایک نہیں بنانا وہ تو ایک ہی ہے وہ کسی کے بنانے ایک بنانے سے ایک تھوڑا بنتا ہے وہ ایک ہے اس کو ایک ماننا پڑتا ہے تو ایک ماننا یہ توحید ہے سمجھ نہیں آئی یہ ہم کہہ رہے ہیں ایک ماننا ایک جاننا ایک بنانا ایک کرنا وہ سب کچھ اپنے اعتقاد میں کرنا اپنے عقیدے میں اپنی سمجھ میں سمجھ نہیں اپنے ایمان میں ورنہ وہ ایک ہی ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی اس کو جانے نہ جانے وہ ہر صورت میں ایک ہے مومن ہونے کے لیے, لیے کیونکہ توحید ضروری ہے تو توحید کا مطلب جا... ایک جاننا ایک ماننا ایک, ایک کرنا ایک, ایک بنانا اپنے اعتقاد اور عقیدے, می، عقیدے, عقیدے, می، عقیدے میں عقیدے میں اللہ تعالی کو ایک ماننا ایک جاننا یہ توحید ہے سمجھ نہیں آ اب اس کی آگے توحید کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں عام یہ وہابی وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیتی رب ہونے میں ایک جاننا یہ ہے توحید ربوبیت اللہ تعالی کو رب ہونے میں ربوبیت میں رب ہونے میں پروردگار ہونے میں ایک جاننا کہ ایک پروردگار ہے رب ہے رب آگے سمجھاؤں گا رب کیا ہے کچھ نہ کچھ اس پوش لفظ, لفظ, لفظ سے تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا پرور دگار ایک ماننا اللہ تعالی کے سوا کسی کو پرور دگار نہ ماننا نعمنا. یہ توحید نعم ربوبیت ہے توحید الوحیت الوہیت کا کیا معنی ہے عبادت کا مستحق ہونا عبادت کا مستحق ہونا یہ الوہیت ہے استحقاق عبادت عبادت کے لائق ہونا یہ الوہیت ہے اب توحید الوحیت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا اور کسی کو عبادت کے لائق یہ توحید الوحیت سمجھ نہیں آنا اب ربوبیت اور الوہیت ان دونوں کی وضاحت کرنی ہے اجمالن تو سمجھا دیا تفصیل ہونی چاہیے شرح ہونی چاہیے دونوں چیزوں کی سمجھ نہیں آئی اب یہ ربوبیت اور بیا یہ دو چیزیں ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کسی چیز میں محتاج نہ ہونا ہر کسی کا ہر چیز میں اس کا محتاج ہونا سمجھ <متحد> کیوں کہ کی رب ربوبیت پروردگار پالنے والا ہونا رب ہونا رب کہتے ہیں پروردگار کو اگر ہر کسی کو پالنے والا تو پھر ہی رب ہے نا اس کو کوئی پالنے والا نہ ہو تو ہر چیز میں اپنی ہر بات میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو ہر کوئی ہر بات میں اس کا جب محتاج ہوگا تو وہ ہوگا پالنے والا حقیقت میں ورنہ بظاہر تو کوئی پالنے والا ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں باطن میں وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ شان ہے نہیں سمجھ نہیں آ رہی اگر کسی ایک چیز میں اپنی کسی ایک بات میں وہ کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی ایک بات میں اس کا محتاج نہیں تو پھر وہ پروردگار نہیں ہو سکتا حقیقت میں اس کو رب نہیں کہہ سکتے حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہی یار کیوں کہ کی اگر, اگر وہ اگر خود, اگر محتاج اگر, اگر, اگر خود, محتاج خود محتاج ہو کسی اپنی بات میں اور کسی چیز میں تو جس کا وہ محتاج ہوگا پھر وہ پالنے والا ہوگا یہ کیا پالنے والا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی اور اگر کوئی کسی ایک بات میں اس کا محتاج نہ ہو हो हो हो تو پھر دو ہی باتیں ہیں <چیزو> یہ کسی اور کا محتاج, محتاج ہے اس کے علاوہ یا یہ کسی کا محتاج نہیں اگر یہ کسی اور کا محتاج ہے پھر اس کا رب وہ ہوگا اگر یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی ایک بات میں تو پھر یہ خود رب ہوگا سمجھ نہیں آ رہی ہے لہذا میرے بھائی ایک طرف سے مکمل بے پرواہی اور بے نیازی ہونی چاہیے اور ایک طرف سے مکمل نیازمندی اور محتاجی ہونی چاہیے جب یہ دونوں طرف سے باتیں ملتی ہیں تو پھر رب بنتا ہے بات نہیں سمجھ اب اب جس نے یہ تو ہو دو گئی دو دو نا ربوبیت کس میں اب جس نے اللہ, اللہ تبارک و تعالی کو اس کی کسی بات میں کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج سمجھ لیا مشرک ہو گیا توحید و و ربوبیت اڑ گئی اور اگر کسی کو اس کی مخلوق میں سے کسی کو کسی ایک بات میں اللہ کا محتاج ذرہ برابر بھی نہ سمجھے تو بھی شرک ہو گیا اور توحید ہو گیا توحید ربوبیت کی چھٹی ہو گئی سمجھ نہیں وہ شرک ہو کون سا شرک ہو گیا شرک پھر ربوبیت ربوبیت میں شرک ہو گیا توحید ربوبیت اڑ گئی کیونکہ یہ دونوں ضدے ہیں رات اور دن کا اجتماع جیسے نہیں ہو سکتا ان کا بھی اجتماع نہیں ہو سکتا سمجھ آ گئی کہ اب دوسری طرف آ گئے اس کو یہیں چھوڑ دو توحید ربوبیت اب آتے ہیں توحید الوحیت کی طرف, طرف, طرف الوحیت اولو کا کیا معنی کی تھا عبادت کے لائق ہونا عبادت کے مستحق ہونا استحقاق معبودیت استحقاق عبادت یہ کیا ہے الوحیت عبادت کے لائق سمجھنا یہ کیا ہے عبادت کے لائق ہونا یہ ہے سمجھنا نہیں الوہیت کیا ہے ہاں یہ اس میں بھی وہی راز ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ تعالی عبادت کے لائق لیکن سمجھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنا ایک بنے گا عقیدہ صحیح ہوگا اس کا وہ محتاج خیر مستحق کی عبادت کے مستحق ہونا یہ الوہیت ہے اب توحید الوحیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھ سمجھ نہیں آئی یار یہ الوہیت مصدر ہے اللہ تم الوہی یا اللہ اس کا مانا ایک عبادت کر دوسرا مانا آلیہ یا اللہ کا کیا گیا شاہ جی بلند شان والا سب کا بڑا سردار بلند شان والا اتنا کہ اس کے ساتھ کی کسی کی شان نہ سمجھ نہیں آ رہی اب میرے بھائی عبادت کے مستحق ہونا الوہیت کا معنی کیا جائے عبادت کے مستحق ہونا عبادت کے لائق ہونا تو تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں عبادت کے لائق ہونا یہ الوہیت ہے تو اب عبادت کیا چیز ہے بھائی اس کا پتہ چلے نا تو پھر ہم کہیں گے میں عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی کر رہا ہے وہ کسی اور کی کر رہا ہے اگر عبادت کا ہی پتہ نہیں چلے گا صحیح معنی میں تو الوحیت کا معنی سمجھ نہیں آئے گا الوحیت کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الحویت اسی بھی اللہ کے لیے الوحیت ثابت کی جا رہی ہے اور دوسروں سے الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے لا الہ میں تو پھر کلمے کا مطلب بھی سمجھ نہیں آئے گا جب سمجھ نہیں آئے گا صحیح معنی میں تو پھر خارجی بن جائے گا وہاں بھی بن جائے گا پھر روڑا پڑ جائے گا انہیں آئے میں مشرک مشرک دے فتوے تن نہیں آڑے سمجھ نہیں آ رہا بات نہیں سمجھے اب ہم, ہم نے جب اللہ کا معنی کیا جو عبادت کے لائق ہو عبادت کے مستحق ہو عبادت کا مستحق ہو وہ الح ہے لا علا تم کیا ترجمہ کرتے ہو لا علاح کا بولو کوئی عبادت کے لائق نہیں صحیح اصحا کہنا چاہیے امام فخر الدین رازی رحم اللہ اور ہمارے دیگر محققین حضرات کی تحقیق کے مطابق لا الہ کا اصحا ترجمہ اولا جو ہے وہ ہے عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے بس جو عبادت کا مستحق ہے اور لائق ہے یعنی معبود کہنے کی بجائے یہاں پر کہ کوئی معبود نہیں وہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے یہاں پر کہنا چاہیے کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر تیسری جلد, تیسری جلد میں, جلد میں تفسیر کبیر کے تیسری, تیسری جلد, جلد, جلد میں شاہ جی صفحہ نمبر آٹھ پر دار داریائی دار دار تراثل عربی بیروت, بیروت کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ قال بعضهم آلہ بادم الحل محبود اللہ فلاثل و ما کانا معبودا وجہ پہلی یہ بتائی کہ اللہ ازل کے اندر جب مخلوق کوئی نہیں تھی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت الہ تھا معبود نہیں تھا کیونکہ معبود چاہتا عبادت کرنے والے کو ابھی وہ ہے نہیں وہ مست عبادت کے لائق تھا لیکن اس کی عبادت کسی نے نہیں کی تھی کیونکہ عابد نہیں تھا کوئی سمجھ نہیں آئی اصل میں جب وہ ایک, کوئی ایک تھا کوئی, کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ سمجھ نہیں آئی ابن تیمیہ اور وہابیوں کے مذہب کو علیحدہ کر کے یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا وہابیہ اور ابن تیمیہ کے عقیدے کے مطابق یہ زمانہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہمیشہ چل رہی ہے جس طرح اللہ کی ابتدا نہیں ہے بھابیوں کے نظریے کے مطابق اللہ کی ابتدا نہیں ہے ابن تیمیہ ابن قیم اور اس کے جو متب عین ان کے نظریے کے مطابق یہ کائنات اسی طرح بے ابتدا اس کی کوئی ابتداء نہیں ہمیشہ چل رہی ہے ہمارا یہ عقیدہ مسلمانوں کا کان اللہ علم اللہ تھا اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں پھر اس نے اشیاء کو پیدا کیا, راستیا کیا راستیا پیدا. توجہ نہیں فرما خیر اس بات کا اعادہ اور پھر آگے کروں گا اس بات کو پھر لوٹاؤں گا آگے اس کو ذہن میں رکھنا بات کو سمجھنا ذرا مسئلہ بڑا اہم میں یہ تے جے جن بیٹھے نا شیف الدیس مفتی بریلوی طبقہ وہ یہ توحید و شرک کے حقائق سے وہ بے خبر بیٹھے ہیں ہاں وہ چھنکنے میں پھرتے ہیں صرف دونوں طرف جہالت چڑھ ان کی جہالت موروسی تھی سمجھ نہیں آ رہی وادیوں کی موروسی تھی جہالت ان کو جو ہے وہ اثرات اثرات اور یہودیت اور پھر دین سے غفلت اور ادھر ادھر دنیا میں شیطانیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہودیت کی طرف مائل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تلوں کو مس کر دیا نور ایمان نکال لیا اب نور ایمان سے مفتی اللہ خالی بیٹھے ہیں پیر اس وجہ سے یہ توحید اور شرک کے راز کو نہیں جانتے اللہ ماشاء اللہ نفی نہیں کرتا میں بعض کی وہ بعض کوئی ہوں گے بار سورت سورت میں امام راضی فرماتے ہیں ازل میں اللہ تعالی الہ تھا معبود نہیں تھا کیونکہ معبود چاہتا ہے بالفعل عبادت کو تو بالفعل عبادت تو کسی نے نہیں کی تھی سمجھ نہیں جیسے مضروب مضروب اس کو کہیں گے جو بالفعل جس پر ضرب واقع ہوئی ہو مضروب مارا ہوا مار جن پی ہوزروب آخ پی ہوگی ہو ریا مسئلہ ہے کہ کدی پڑ سکتی ہے تو, تو پھر سارے بیٹھے سارے نہیں پا سکتی شاہ جی مضروب بالکوا تو سارے بلفیل اللہ شاہ مستحق عبادت تھا وہ بلفیل مستحق کی عبادت تھا الہ تھا مستحق عبادت تھا بلفیل عبادت کے لائق تھا لیکن عابد نہ ہونے کی وجہ سے معبود بلفیل نہیں تھا یہ امام راضی کی بات دل مانتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری وجہ آپ نے یہ فرمائی ہے فرمایا ان کم وما تھا ابدون امن دون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں اللہ کے سوا معبود بنائے رکھے ہیں لوگوں نے لوگوں نے لیکن مستحق عبادت مستحق کی عبادت اللہ تعالیٰ نے کسی کو ثابت نہیں کیا اپنا ثابت کہتا ہوں کسی کو کہا نہیں ثابت نہیں کہا کہنا اللہ تعالیٰ مستحق کی عبادت کسی کو نہیں کہا عبادت کے لائق اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں اس دوسری دلیل کے ساتھ مناقشہ کروں گا میرا دل اس کو نہیں مان رہا امامزی کی بات کو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے معبود قرار دیے ہیں کہ یہ معبود بنائے ہوئے تو وہ حق, حق محبود تو نہیں ہے نا جھوٹے اور اسی طرح وہ لوگ مستحق کی عبادت بھی جھوٹا سمجھتے ظاہر معبود جو سمجھتے تھے تو مستحق کی عبادت تو ضرور سمجھتے تھے جب مستحق کی عبادت ضرور, ضرور سمجھتے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مابود بنا رکھے ہیں تو مستحق کی عبادت بنا رکھے ہیں یعنی اپنے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ معبود بار حق انہوں نے بنا رکھے ہیں یعنی مابود ان کے برحق ہیں یا مستحق عبادت برحق ہے <سؤال> تو بات ان کے اعتقاد کی کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں بنا رکھے ہیں تو عقیدے میں انہوں نے معبود بھی بنا رکھے تھے اور مستحق عبادت بھی بنا رکھے تھے لہذا کافروں مشرقین مکہ جو تھے یا جو مشرق لوگ ہیں وہ جب معبود سمجھتے ہیں تو مستحق کی عبادت بھی سمجھتے ہیں امام راضی کی یہ دوسری دلیل جو ہے اس کے ساتھ نا چیز کا اتفاق نہیں ہے. ہاں اگلی بات تو ہے اسی وجہ سے چیز نے یہاں یہ کہا کہ کہنا یہ چاہیے کہ بہتر ترجمہ یہ لا الہ کا بہتر ترجمہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے عبادت کے لائق کوئی نہیں بولو اللہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ معنی بہتر ہے غلط نہیں کہہ سکتے دوسرے معنی کو کوئی معبود نہیں اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر معبود بالکوا لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے اور میرے بھائی بتی کا ہونا انتظار نہیں کرنا تین بتی کے پاس جانا صرف ادھر رہنے خلل نہیں ہونا بچے سمجھ نہیں آئی بات ہوں لا الا اللہ کلم شریف کا بہتر مانا کی ہونا چاہیے کوئی بادت ہوں اگے آ گیا عبادت کا لفظ مالی چشتی بھائی عبادت سمجھا ہے کہ نبی ولی کی اگر تعظیم کی تو عبادت ہو گئی تسی وہ ہر طرح کی تاظیم شرک شرک شرک عبادت عبادت کہہ شرک شرک کہی عبادت کیا چیز ہے اگر عبادت کا رولا رہا تو نہ پیچھے مستحق کے عبادت سمجھ آنا مستحق کے عبادت سمجھ نہیں آنا تو پھر کلمہ بھی سمجھ نہیں آیا جب کلمہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر توحید کیا ہوگی اب بات آ عبادت پر بولو توحید ربوبیت بیان کر دی شرک ربوبیت بیان کر دیا توحید الوہیت کی باری آئی الوہیت استحکا کے عبادت کا عبادت کا مستحق ہونا اب عبادت پر بات آ کر اڑ گئی کہ اب اس کو سمجھنا عبادت کیا چیز ہے بات کو سمجھنا, سمجھنا بس, جس بس جس کو عبادت بس سمجھ آ گئی اس کو أو توحید اور شرک کے تمام مسائل سمجھ آ گئے جس کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا وہ پھر چھنکنے چھڑکنے بجاوے وہ پھر جیڑا بھی وہ پھر چھنکنے جو گئی سمجھ نہیں آئی جی بات کو سمجھنا میرے بھائی اب عبادت کی طرف آتا ہوں عبادت کے معنی جتنے بھی کیے گئے ہیں جتنے بھی عبادت کے معنی مختلف کیے گئے ہیں سب سے صحیح ترین مانا اور جامع مانا مکمل مانا امام راضی رحمہ اللہ لغت کی بڑی, بڑی بڑی کتابیں بعض تفسیر بیضاوی حاشیہ تحتاوی علت دور وغیرہ میں جو لکھا ہے نا اس سے راض نہیں ہو سکتا اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا بندہ کیونکہ یہ کامل مکمل مانا ہے فعلو ما رب را ایسا کام जगह गर् किस तरह गलत टुट जाती है सारा मजा टुट जाता आखिया बरने चल छे पुत्र के पुत्र ने करना लाती सुरां सुर बैठे ने सकूली अच्छा बोलते नहीं बात कुछ समझना لو ماں یور رب یہ اس کا صحیح مکمل جس کو کہتے ہیں جو اس کی حد ہے شاہ جی منطقی حد تام جی اس کے جا... تمام اجناس و خصوصی یعنی جنس و سفاصلت میں آ جاتے ہیں اور حقیقت پوری ہو جاتی ہے خیر کیا معنی کھیل و ماج اور رب ایسا کام ایسا فیل ایسا کام جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہو جو رب کو راضی کرے بات کو سمجھنا جو اب یہ فیل عام کام جو میں کہہ رہا ہوں وہ اتنے عام معنی میں لے رہا ہوں کہ جو قول کو بھی شامل ہے عمل کو بھی شامل ہے شاہ جی اور فیل جوارح یعنی اعضا کے ساتھ جسم کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی یہ شامل, شامل ہے زبان کے احتی ساتھ جو کام کیا جاتا ہے <Ninja> اس کو بھی شامل ہے اور دل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی شامل ہے یہ لفظ فعل یہاں پر اتنے عام معنی میں لیا جا رہا ہے تاکہ اقوال افعال اور قلبی احوال ان سب کو یہ شامل ہو چاہے دل کا فیل ہو چاہے زبان کا فیل ہو چاہے آزاد ہڈ بت نال کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا فیل ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی فیل اور کام ایسا کہ جو رب کو راضی کرے اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت کو آ گئی فیلی آ گئی بدنی آ قلبی کل سب عبادت میں چاہتے سمجھ نہیں آئے اب پھر جی وہ چشتی یہ جڑا مانا تو کیتا ہی ایسا رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں پھر رب آ سمجھ نہیں آ رہی اب عبادت جو ہے وہ بغیر ربوبیت کے عقیدے کے پھر تو نہیں پہنچ جائے گی خالی کسی کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا تو عبادت نہیں بن سکتا بھائی یہ تو اثر میں نہیں ہے وہاں بھی اپنی ماں کو راضی کرتا ہے باپ کو راضی کرتا ہے اپنے استاد کو راضی کرتا ہے اپنے ہمسائے گوانڈی کو راضی کرتا ہے کبھی اپنے بیٹے کو راضی کرتا ہے تو پھر اگر محض راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے تو क्या بھی کیا یہ تو کائنات میں سارے ہی مشرق بن جائے, جائے کیونکہ سب سارے عبادت کرنے والے ہو جائیں گے گیروں کی سمجھ نہیں آ رہی تو اب ضروری ہے عبادت کے ثابت ہونے کے لیے کہ اداد میں داخل ہو کہ یہ کام جو کر رہا ہوں میں رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اب بات کو سمجھئے گا اگر رب ہے بناوٹی تو عبادت ہوگی شرک اور لانت اگر رب ہے بناوٹی نہیں حقیقی جس کو اللہ کہتے ہیں تو عبادت برحق ہوگی اور کرنے والا عابد مباحد ہوگا, ہوگا سمجھ نہیں آئی چی پھر رب رب کس کو کہتے ہیں وہ پہلے بتا بتایا جو ہر بات میں بات سمجھ جو ہر بات میں کسی کسی کا محتاج اور ہر کوئی ہر بات میں یہ حقیقی معنی ہے رب کا صحیح اب اس کا ایک بناوٹی تصور بتاتا ہوں جو مشرقین کے پاس ہے ادھر دیکھ وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کسی ایک بات میں محتاج مان لیا کسی کا یا کسی کو کسی ایک بات میں اس کا محتاج نہ جانا سمجھ نہیں آئے تو پھر حقیقی رب نہیں ہو سکتا حقیقی رب لیکن اتنا باز دین میں رکھنا میرے بھائی تمجہ اگر کسی کو تمام باتوں میں غیر محتاج مستقل مان کر ایک بات میں محتاج جانے تو حقیقت میں رب کیسے اس گل سے جان کے محتاج ہوئے کھڑا رہے رب کر بات کو سمجھنا اگر आगय, کوئی پھر ایسے کو رب مان رہا ہے تو یہ اس کی اانت اور جہالت ہے جس طرح کہ کوئی عبادت کے لائق سمجھ لیتا ہے کسی کو وہ حقیقت میں ہے نہیں بات نہیں سمجھے اب اگر کسی نے کسی ایک بات میں کسی کو کسی نے کسی ایک بات میں کسی کو محتاج نہ سمجھا تو پھر اس نے اس کو رب سمجھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس جاہل کو ابھی پتہ اتنا نہیں ہے وہ رب سمجھی بیٹھا ہے اگر وہ مانے نہ مانے تو اور بات ہے کیونکہ جب تو سمجھ رہا کہ یہ ایک بات میں محتاج نہیں, محتاج نہیں. کسی کا بھی کسی ایک بات میں بات کو سمجھنا کیونکہ حق رب ہونے کے لیے یہ جی ضروری ہے رب ہونے کے اب رب کما حق یعنی توحید ایک ہے توحید ایک شرک توحید ربوبیت کے لیے کیا ضروری تھا کہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو توحید ربوبیت نا اللہ تعالی کو ہر بات میں ہر کسی سے بے نیاز سمجھے ہر کسی سے جناب بے نیا سمجھے کسی کا محتاج نہ سمجھے اور ہر کسی کو ہر بات میں اسی کا محتاج سمجھے یہ توحید کے لیے ضروری ہے لیکن شرک کے لیے کیا ہے کیا چیز کافی ہو جائے گی شرک کے لیے اگر اتنا ہی سمجھ لینا کہ کوئی اللہ کے سوا کسی ایک بات میں ذرہ یہ میں نے پہلے کہا تھا ذرا برابر اس کا محتاج نہیں भाद اللہ کا محتاج نہیں کسی ایک بات میں شرک کے اندر ضروری توحید میں ضروری تھا ساری باتوں میں وہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے ساری باتوں میں اسی کے محتاج توحید کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ کے لیے اور اللہ आلنم! کے لیے اسی طرح کا قیدی رکھو گے تو پھر تم اس کو صحیح رب مانو گے ورنہ تم نے اس کو صحیح رب نہیں مانا لیکن یہ ہے شرک کے شرک کے ربوبیت شرک پھر ربوبیت پر اس کا کیا مطلب یہ کس وقت پایا جائے گا کہ اگر کسی ایک بات اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی ایک بات میں بھی محتاج نہیں سمجھتا مستقل سمجھ لیا بات کو سمجھو پھر بار بار اسی پر زور دینا یہی نقطہ سارا سمجھ آئے گا تو عید ربوبیت میں کیا ضروری ہے ساری باتوں میں امروہ سب سے بےڑیا اور سب کو ساری باتوں میں اسی کا نیازمند اور محتاج سمجھنا توحید کے لیے یہ ضروری ہے یہ جی اللہ کے متعلق عقیدہ رکھو گے تو تم موحد ربوبیت میں شمار ہو جاؤ لیکن ربوبیت میں شرک کیسے ہوگا کہ اگر اللہ کے علاوہ, کے علاوہ کسی اور کے لیے تمام باتوں میں بات کو سمجھنا تمام باتوں میں بے نیاز سمجھا اللہ کے علاوہ تمام باتوں میں بے نیاز سمجھا تو شرک بعض باتوں میں بے نیاز سمجھا تب بھی شرک شر شر کیونکہ کسی کا محتاج نہ ہونا کسی ایک بات میں یہ شان ہے اللہ کی جب کسی ایک بات میں اس نے سمجھا فلام محتاج نہیں بے نیاز ہے تو اس نے اسی بات بے نیازی والی شان اور محتاج نہ ہونے والی جو شان تھی اس میں اللہ کے برابر بنا لیا اسی بات میں مکمل برابر نہ سمجھا تو کسی ایک میں تو سمجھ لیا نا برابری ثابت ہو جائے تو شرک کیونکہ شرک برابری کرنا ہاتھ کو سمجھو تم نے کل باتوں میں نہیں تو بعد میں اس کا ہمسر بنا لیا شریک ہمسر ہوتا ہے جس کو عربی میں ند کہتے ہیں ہم خطبے میں آپ سنتے ہوں گے لا لہو ولا لا لہو ند کس کو کہتے ہیں ہم سر کو برابر کا شریک ہمیشہ برابر کے ہوتے ہیں جس کو تم کچھ دیتے ہو بات کو سمجھنا وہ شریک نہیں, شریک نہیں ہوتے شریک وہ ہوتے ہیں کچھ تم دو نہ دو اس کی طرف خود بخود حصہ چلا جائے تمہارے اختیار کے بغیر سمجھ نہیں جو مر جاتا ہے بات کو سمجھنا جو مر جاتا ہے جو ترکہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس ترکے اور ورثے کے اندر جتنے شریک ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی دوسرے کو دینے والا نہیں ہوتا وہ چاہے دے نہ دے خدا کی طرف سے حصہ جو مقرر ہے وہ حقدار ہے اگر نہیں دے گا تو ظالم ہے अगर देगा तो एहसान नहीं माना जाएगा क्यों एहसान है उसका हिस्सा बांट भाई ऐसे वास्ते सुनो जब पुत्र तेनुरे उस नहतू तो ते शरीक बढ़ने लग समझ नहीं लगी बेटा तवज्जो और कोई रिश्तेदार جب کوئی مر جاتا ہے تو پیچھے جتنے وارث ہوتے ہیں وہ آپس میں شریک ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے اگر زندہ باپ کس اپنے بیٹے کو دے دے سارا ملک دے دے سارا مال دے دے تو یہ نہیں کہیں گے یہ شریک ہے کیونکہ وہ لینے والا ہے وہ عطیہ ہے وہ توحفہ ہے وہ ہیبا ہے اللہ کے نام پر دیتا ہے صدقہ ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر اللہ کے نام پر دیتا ہے جا تجھے دے دیا وہ صدقہ ہے ضروری ہے شریک ہونے کے لیے جو حصہ پائے شریک کے عطا کو اس میں دخل نہ ہو سمجھ نہیں آئے اگر تو سارا کچھ کسی کو دے دے ساری زندگی و مرہونے منت رہے گا تیرا احسان مند رہے گا کہے گا جی بہت مہربانی حضرت بہت, بہت شکریہ کیوں وہ سمجھ رہا ہے اس نے دیا ہے میرا حق نہیں تھا جب شریک آپس میں بانٹتے ہیں میرے بہت ہی گل لگ رہی میں طرف وستا نہیں بیٹھا اے شرک سمجھنے لگی وہاں بھی خود ہوئے صرف نہیں سمجھ سکے علم میراث کے جو وراثت کے مسئلے ہیں وراثت کی بات سمجھ جب آتی ہے وہاں پر ہوتے ہیں شورا کا. ان کو س... اس مسئلے کو سمجھنے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مسئلہ سمجھ آتا ہے تھوڑے <سکت> بہت سے نہیں <محنی> بات کا سمجھنا لاتا, مکمل یا تھوڑے سے نہیں دیکھو کسی کو شریعت میں حصہ ملتا ہے آٹھواں کسی کو چوتھا کسی کو آدھا مل گیا حصے کم زیادہ ہو رہے ہیں ہو رہا ہے نا تو اس کا شرکت میں فرق نہیں آ رہا شرکت ثابت ہے شریک ہے چاہے حصہ تھوڑا بارا چاہے حصہ کیوں کہ یہ آپس میں شریک اس وجہ سے ہیں کہ ان میں سے کسی نے دوسرے سے مانگ کر نہیں لیا اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے اس کو نہیں دیا وہ دیتا نہ دیتا مجبوری سے اس کے اختیار کے بغیر ہر صورت میں اس کو آنا ہی تھا اگر نہ دیتا تو ظالم ہوتا اللہ جل شان کی یہ شان ہے کسی کو کچھ نہ دے تو ظالم نہیں کیوں کو حصے داری نہیں ہے تو کو سمجھنا کسی کو کچھ نہ دے ظالم نہیں کیونکہ لا شریک کا اور اگر کسی کو سارا کچھ دے دے تو بات سمجھنا کسی کو سارا کچھ دے دے تو وہ اس کا شریک نہیں بنا کیوں اس وجہ سے کہ اس نے تو دیا ہے اپنے اختیار سے اور شریک کو شریک شریف کے اختیار سے نہیں لیتا توجہ نہیں کی شریک شریف کی مرضی میں مشریک کی شریک کے لینے میں شریف चاری کی مرضی کو دخل نہیں ہوتا وہ مرضی ہونا ہوا ہر صورت میں حصہ چڑھ جاتا ہے اس کے نام نہیں لگیو تے پیوا نو تو سمجھ نہ آئی شرک تہنوں میں نیوا ہونی اتری دیں تو میرے کو آن کے ہزور جوڑے پاک دا سدکار نویں سروں ش گرد ہوو ہاں جی شگردی شگردی والی آدت نو پوری اپنا کے آؤن میں تے صدقے کہ شرک کی آ تیرے نک تو پیریا تین پتہ نہیں شرک کی اور ان کی جہالت میں نے منشا تو ہی تو شرک کے سوال کتنے بادی سے کیے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یار یہ لفظی سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کہتے ہو یہ تو ہم نے لفظی خیر آگے میں آؤں گا اس کی طرح بات کو سمجھے اللہ تعالی کسی کو کچھ نہ دے تو ظالم کوئی نہیں کیوں اس نے کون سا حق مار لیا اس کا اس کو اس پر تو حق کوئی رکھتا ہی نہیں ہے حق تب رکھتا کوئی حصے دار ہوتا حصے دار اس کا ہے نہیں حق کا کیا دون دیوے نہ دیوے مالک پھر توجہ رکھ اگر دین پیاوے اگر دینے پہ آئے تھوڑا دے دے بہتر دے دے اس سے زیادہ اس سے زیادہ कि اگر کسی کی شان بنانی ہو شان دکھانی ہو سارا کچھ ہی اس کو دے, دے دے جو میرے حبیب جو میرا ہے وہ تیرا من کا نیلہ اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جانا شکور ہے بہت قدردان ہے کیا مطلب ہے بندے تیری طرف سے محنت تھوڑی ہوگی ہماری طرف سے رحمت زیادہ ہوگی کسی کا میں نہیں اللہ اجرل المحسنين بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا خدا کے بندے ہیں توجہ کر جب وہ اجر ضائع نہیں کرتا اس کی اتنا عظیم شان ہے اتنا عظیم شکرداد ہے کافر بھی نیکی کر لے ارے ہو سکتی ہے ہاں ہاں ہو سکتی ہے کافر سے بھی نیکی ہو سکتی ہے کون کیسے نیکی بھائی مسئلہ اس کا اعتقاد تو ہے نہیں اللہ کے لیے تو وہ کرے گا نہیں مخلوق کے لیے کرے گا ارے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوق بھی تو میری ہے نا اگر اس نے اس کے ساتھ ہی کر لیا ہے یہ اجر بھی نہیں رکھوں گا دنیا میں یہ چاہ کیونکہ مجھے تو مانتا نہیں آخرت کو مانتا نہیں الٹا ہی مانتا ہے یا مانتا ہے تو ادھر ہی دے دوں گا میں رکھوں گا نہیں اگر کسی نے میرے بندے سے نیکی کی ہے کہ کسی پرندے اور جانور سے نیکی کی تو اس کا اجر بھی نہیں رکھتا دنیا میں ہاتنتا نے سخاوت کی کافر تھا مشرق تھا ہاتم تائی نے سخاوت کی لیکن شہرت پانے کے لیے اللہ نے اس کا عزم نہیں دیا ضے نہیں کیا شہرت ایسی دے دی دنیا عرب عجم سب جانتے ہیں ہاتم تائی کی سخاوت کو کسی وجہ سے سارے کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتا ہے پرا تواز ہاتم تائی ایک کھلوکھے تو ہاتھ لگا تو کنگڑے دیکھا تو بڑا ہاتم تائی دان دینے کے نہیں مل گئی شہرت اجر بات کو نہیں سمجھ اب وہ شکور ذات وہ قدر دان داد توجہ ایک اس کی رحمت اس کی دو قسم کی ہے ایک ہوتی ہے کسی احسان اور نیکی کے بدلے میں ایک ہوتی ہے بغیر بدلے میں. دونوں رحمتیں ہیں اس کی بات کو سمجھنا ہوئے جو رحمت نیکی کے بدلے میں ہوتی ہے یہ بھی وہ کرتا ہے اور جو بغیر کسی بدلے صحیح بعض بندوں پر رحمت کرتا ہے بغیر کسی اور یہی اس کے بے نیاز مستقل کسی کے محتاج نہ ہونے کی نشانی ہے کیوں اس کو پتا ہے اپنا پتا کیا کیونکہ اس کی شان ہے کہ لا یوس ال سے کچھ پوچھ نہیں سکتا اگر وہ کسی کا کسی بات میں محتاج ہوتا تو پھر اس سے کوئی پوچھنے والا بھی ہوتا ہاں تو میرا محتا گال کیوں کی تی ہو تو وہر ہے شریک شریف کا محتاج نہیں ہوتا اگر وہ شریک ایک شریک اپنا سارا کچھ کسی کو دے دے تو دوسرا شریک پوچھنے لگے کیوں دیتا ہی ماما لگنا پیو دا مالی اپنا دتا میں رب رب کیت سے رب سمجھ آتا رب کا پتا چلتا سب سن ل رب کا شریک تو کوئی نہیں رب کی دلیلیں لاکھوں ہیں فی کل جو شاہ لہو آ جاتے اللہ جل شاہ نہ بتا رہا ہے تیرے ہمارے اس عمل میں جو ہم کرتے ہیں ہماری اس بات میں جو ہم کہتے ہیں جب میں چپ کے شریک اپنا مال دتا ہے کسی نے دوسرا کوئی شریف بولن لگے گا میں میرے خبردار ہوئے تن سمجھ نہیں لگی اللہ واہد لا شریک جلا شانہو اس کے لا شریک ہونے پر بات سمجھنا شاہ جی لا شریک ہونے پر یہی دلیل ہے کہ کوئی اس سے کسی بات میں پوچھ نہیں سکتا تیرا شریک اگر تیری کسی بات میں تجھے نہیں پوچھ سکتا لیکن لاکھوں باتیں ایسی ہوں گی تو کرے گا تو تج سے پوچھنے والے آ جائیں گے ادھر سے باپ آ جائے گا ادھر سے اور کوئی آ جائے گا برادری ادھر سے آ سکتی ہے تصے بھی ادھر ادھر دست اندازی کیتی ہے کچھ کی ہی کچھ چھیڑخانی خانی کیتی وہ آ جان گے پوچھنے والے ہاکم آ جائے گا بادشاہ آ جائے گا لاکھوں آ جائیں گے لیکن ایک ذات ہے جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا لا لاس لا یوس الف الحم یوس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں کرتا ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو تم کرتے ہو میں پوچھوں گا اب وہ تھوڑا دے بہت دے ابھی خدا نو سارا کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو سن لے اس نے دینے کے لیے بنائی ہے اپنے لیے نہیں بنائی اس کو کیا بوتا جی کیا ضرورت ہے اپنے لیے کیا بناتا اس نے جو کچھ بنایا ہے دینے کے لیے بنایا ہے کہ جنت جیسا عظیم گھر بنایا تو وہ بھی مخلوق کو دینے کے لیے بنایا ہے دنیا, دنیا میں بیٹھ کر دیکھ کسی کو کچھ دیا ہوا ہے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے سمجھ نہیں آر اگر وہ چاند سورج اور اوپر کی دنیا کائنات وہ بھی کسی کو دے دے اور کہے کہ اس میں جو چاہے کر بات کو سمجھنا جیسے تمہیں ہمیں دی ہوئی ہے اور ہمیں کہتا ہے جو چاہے کر لیکن پھر بھی ہم اپنے ارادے اور مالک ہونے کے بعد اپنے ارادے اور مشیت کے قدرت ہونے کے بعد پھر بھی سب کچھ کرنے میں اسی کے بہت آج ہیں اگر کسی زندہ کو سمجھے کوئی کہ کسی بات میں یہ محتاج نہیں ہے یہ ہوں جی کر گزرے گا تو اپنی مرضی نال کر گزرے گا پچھو رب دی مشیت دا محتاج ارادے دا نہیں رب چاہے نہ چاہے کر گزرے گا تو ویسے مشرق ہے جیسے ابو جہل مشرق تھا اپنے پاک حبیب کو اوپر نیچے کی سب بادشاہی نہیں دی تو سورج واپس کیسے ہوا چاند دو ٹکڑے کیسے ہوا وزیر یا پھر سما وہ وزیرا یا, وزیرا یا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں میرے دو وزیر زمین میں ہیں ادھر جبریل و اسرافیل فیل ہے ادھر حضرت ابو بکر بکرو رمر ہے مستفا نے یہی اشارہ فرمایا وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں میں ادھر کا بھی بادشاہ ہوں ادھر کا اب ہب ہب ہب وہ سارا دے دے تو کوئی لانتی ہوگا جو سمجھے یہ شریک بن گیا اور بدو کہہ تو رہا ہے اس نے دیا اتا ہے اس کی بات نہیں اور عطا ہو یہ بھی ہے جی عطا نہ ہو جائے بندر ہے مالک انہوں دہ چل کے نا بوڈی نال ویاہ کرنا ہونی چدراہٹ وانی لے جائے مربیا کے کنارے تے کھلو کے آخر سارا جگ سڈ ہی وسنڈیا جی پتہ لگ جائے گا نا استر بغیر ہے میرا تو لیا ایویں چتراہٹ بنایا پھرنا اجازت ثابت ہونے کے بعد پھر چاہے کل دیا ہو چاہے جز دیا ہو چاہے تھوڑا دیا ہو چاہے برابر سارا دیا ہو پھر میرے بھائی شرک نہیں ہوگا کیونکہ ایک اتا مان رہا ہے اور وہ عطا مان رہا ہے جو حقیقت میں ہے اور اگر عطا حقیقت میں نہ ہو لیکن پلے کھا پیا کھڑا ہوئے بھی دی سو دی نہ تو پھر بھی پھر بھی شریک ہونے کا حکم اتے نہیں لگے گا اس واسطے کہ بلخا آئیے نہیں سمجھ نہیں لگی اس کو کہتے ہیں ایک ہے اذن ایک ہے شبہ اذن اذن اور شبہ اذن اجازت اور اجازت کا شبہ شبہ بھی اجازت کا پڑ جائے تو پھر بھی وہ مشرق نہیں ہو سکے گا توجہ دار بات نہیں سمجھے اب میرے بھائی شریک حصے دار ہوگا اور حصے دار وہی وہ ہو سکتا ہے جو بغیر حصے دار کے اختیار مرضی کے حاصل کر لے اس کا حصہ ثابت دو پھر وہ اب میرے بھائی بات کو سمجھنا شرک پھر ربوبیت کب ہوگا رب ہونے میں شرک جب کسی ایک بات میں اللہ کے علاوہ کسی کو بے نیاز سمجھ لیا آزاد سمجھ لیا اللہ کا محتاج نہ سمجھاؤ تو شرک ٹھک جائے گا چاہے چاہے وہ کہے میں سب باتوں میں تو نہیں برابر کہہ رہا ہوں میں تو صرف ایک میں ذرے برابر کہہ رہا ہوں کہیں گے جتنے میں کہہ رہا ہے لانتی شرک ہو گیا ہے کیوں حصے دار چاہے تھوڑا حصہ لیتا ہے تب بھی شریک ہے زیادہ لے اسی نقطے کو سمجھنا اسی کو دل میں بٹھانا ہے توحید ہونے کے لیے ضروری ہے شرک سے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ جل شانو کے لیے یہ سمجھے وہ کسی بات میں کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں ہر کوئی ہر بات میں اسی کا محتاج ہے یہ دونوں عقیدے جب رکھے گا مکمل تو پھر جا کر مبحد بنے گا شرک سے پاک ہوگا یعنی ربوبیت والے شرک سے پاک ہو جائے گا توجہ رکھنا ذرا بھائی ربوبیت والے شرک سے پاک ہو جائے گا بلکہ شرک سے پاک ہو جائے گا ادھر دیکھنا جب یہ عقیدہ مکمل رکھ لے گا جب یہ عقیدہ مکمل رکھ لے گا اللہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں ہر کوئی ہر بات میں اس کا مکمل محتاج ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے گا صاحب تو ہو جائے گا لیکن اگر شرک توجہ اگر شرک ثابت کرنا ہے تو شرک کے لیے کیا ہوگا شرک کے لیے اتنا اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کسی ایک بات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی ایک بات چاہے چھوٹی سی ہو اللہ تعالی کا محتاج نہ سمجھے پھر یہ شریک سمجھ رہا ہے مشرک ہو جائے گا لہذا شرک ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سمجھے کہ تمام باتوں میں رب سے بے پرواہ ہے اس کا محتاج نہیں بے نیاز ہے نا, نا اگر کسی ایک بات میں سمجھتا ہے بے نیاز باقی سب باتوں میں نیاز مند رب کا سمجھتا ہے پھر بھی اسی طرح مشرک ہے جیسے ابو مشرک تھا وہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں بات کو سمجھنا کسی کو نفع دینا ایک بات کسی کو نقصان پہنچانا دوسری بات یہ بہت جامع لفظ ہے کسی کے تحت آ جاتا ہے کسی کو آگ سے بچا لینا کسی کو بیماری سے بچا لینا کسی کو دکھ سے بچا لینا نفع میں آ جائے گا دکھ بیماریاں ہزاروں کے مطلب سزاب وغیرہ یہ تمام تکلیفیں جو ہوتی ہیں تکالیف جن کو شرک آ جاتا ہے اپنے شرک آ جاتا ہے اور جتنی راحتیں ہوتی ہیں جتنی نعمتیں ہیں توجہ رکھنا جن کو خیر کہا جاتا ہے خیر و شر یا نفر نفع و ذرا نفع اور نقصان نفع میں سے کچھ نفع نقصان میں سے کچھ نقصان نفع یہ بھی ایک چیز ہے وہ بھی ایک چیز ہے اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر کسی ایک کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو آزاد سمجھتا ہے محتاج نہیں سمجھتا کیا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ دے دے گا مجھے نفع اگر اللہ چاہے نہ چاہے یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا اب میرے بھائی اس نے شرک کر لیا ہے کیوں ایک بات کے اندر اللہ کے برابر مان لیا نہیں آئی وقت دیکھو کیوں ہے بڑا وقت نہ جی سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا اس کا مطلب ہے شرک ثابت ہونے کے لیے تمام باتوں میں بے نیاز غیر محتاج سمجھنا کسی کو اللہ کے علاوہ یہ ضروری نہیں کسی ایک بات میں بھی سمجھ لیا تو بیڑا اور مرے سمجھ نہیں آئے یہ نکالیا اتنے زور دینا ہے توحید بے ربوبیت کو سمجھنے کے لیے وہ رب ہاں شرک پھر ربوبیت توحید پھر ربوبیت یہاں پر زور رکھنا توحید میں کیا ضروری تھا کیا عقیدہ رکھنا توحید ربوبیت میں کیا ضروری تھا تا اللہ کو ایک سمجھنا غیر محتاج سمجھنا غیر محتاج دے لیا بلا دیتے ہو یار بات کو بلا دیتے ہو ہاں کی؟ وہ تھے سمجھنا ہے کسی بات میں کسی کا ال محتاج نہیں ہے ہمارا اللہ اور سارے ہر بات میں لیکن شرک میں کیا ہے شرک سے وہ توحید ثابت ہو جائے گی اس وقت ثابت ہوگی جس وقت یہ عقیدہ ہوگا اور شرک کب ثابت ہوگا اللہ کے علاوہ ڈب مرو کی بلان جے ایڈے فوتو نہ بنو ہاں کی اللہ کے علاوہ یہ سبق ہے سبق یاد کرو میں تو سوٹا بھی پھیرا یاد یاد رکھیں سبق بڑھا رہے میں ایک بار میرے نبی پاک بھی عادت شریف سے ہر گلوں تین بارہ دورانے سر کے دعا لفظ جہے ہوتے سن لفظ مبارک وہ بھی تین تین منگتے سن ربن آ تنا, تنا فی دنیا ہسن و فلات ہسن آ تنایا ہسن فلاخرت ہسن وق نہ بنا ربن آ تنا فیدنیا جب آز شریف فرما سن پھر بھی تین بار سمجھ نہیں آئی میں ہوں چکر مم بار مم بار مم دے رہا بھی تاکہ تے کانے گل ہاں تینوں صرف یار گل پی بار بھی گل پی جائے تھی چکیا میں مصیبت ہی پایا گئی جام مراد پتا نہیں کی وجہ سوال کر دیا سمجھ نہیں لگی تینوں پتہ جو کون اپنے دین مذہب دا تین اپنے پتہ ہوں شرک اب شرک ثابت ہونے کے لیے یعنی کسی کو مشرک ثابت کرنا ہے مشرق کا ہے مشرک ثابت کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی ایک بات میں بھی ہی کا لفظ کہہ رہا ہوں جس کا مطلب ہے اگر تمام باتوں میں اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا تو پھر تو مشرق ہے ہی ہے ہر بندہ اور اگر کسی ایک بات میں رب کا محتاج نہیں سمجھتا اور رب سے بے پرواہ سمجھتا ہے کسی کو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے زندہ ہو چاہے قبروں میں چلا گیا ہو مرے سمگر لگی نے زندہ مردہ کی ونڈ کر کے توحید بنانا یہ لانتی کا کہ زندہ جو اس کے لیے مان لو تو کوئی شرک نہیں ہے نبی مر گئے مان لو پھر مان لو تو پھر شرک ہو جان اس دے, اے نا نا دے, نا دے کے پتر ایسنا نہیں پتا اگر لانتی زندہ مردہ کی ونڈ کھڑنا خدا بنیا دوانا زندہ کے متعلق اگر عقیدہ رکھ لے جیسا مر رکھ لے کہے تھے مشرق نہیں ہے تو پھر پھر کو ماننے والے کیسے مشرق ہو گئے پلانتی زندہ مردہ کی وانڈ تھے تقسیم سے شرک ثابت نہیں ہو سکتا اور توحید نہیں بن سکتی یہ اصل نقطہ ہے کہ اگر, کہ اگر کسی اگر زندہ کو بے نیا سمجھتا ہے کسی ایک بات میں بھی سمجھتا ہے مشرق ہے اگر کسی مردہ کو سمجھتا ہے تب بھی مشرق ہے اگر نہیں سمجھتا زندہ ہے یا قبروں میں چلا گیا ہے ہر بات میں اللہ کا محتاج اس کو سمجھتا ہے اور اللہ تو کسی بات میں اس کا محتاج نہیں سمجھتا کسی کا محتاج نہیں سمجھتا تو توحید ہے چاہے مرت مرتے مرت مرنے والے کے متعلق یا پتہ ہی ہے نہیں وہ صرف لانتی سور نبیاں ولیاں تے نظر رکھی بیٹھے نے دے نزدیک صرف ان کی تعظیم اور ان کی شان ماننا شرک ہے باقی جس کی مان لو <تصح> تو میرے ہندوستانی بڑھا چمگا بزرگ چمکا اور ابن ابدل وہاب کو عرب کا بڑھا چمگا توحید ایک سورج ہے جس کو یہ چمگا دیکھ نہیں سکتے نبیاں شانزمت محبت پیار شوق بٹھا والے توہید دا سورج نظر شرک کی ظلمت نظر آتی ہے سمجھ یہاں فدو کا کیریت ٹل لا لگی میرے سونے نبی جدو فرما دولا فدو یہ پتا گل سمجھ سمجھ سرک پھر ربو عبادت ہالے اگے کھڑی عبادت کے اندر لفظ رب آیا تھا تو رب रब کے रब لفظ کے سمجھانے میں بیٹھ گیا ہوں تاکہ مکمل سمجھ آئے تو پھر ہوں سمجھ لگی نہیں ارے میرے بھائی جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے گا یہ محتاج نہیں ہے اللہ کا کسی ایک بات میں یا سب میں محتاج نہیں ہے تو اس نے اس کو رب سمجھ لیا ہے یہ ایک اور بات ہے ایک ہے مکمل ربوبیت کا نظریہ ایک ہے جز ربوبیت کا نظریہ پہلے بتا چکا ہوں یہاں تھوڑا اور بہت نہیں چلتا فرق نہیں کیا جاتا چاہے حصہ تھوڑا پائے چاہے زیادہ پائے ہر صورت میں شریک قرار پاتا ہے سمجھ نہیں آئی شاہ جی بلا کسی نبی کے بارے کسی ولی کے بارے کسی فرشتے کے بارے کسی جن کے بارے کسی انسان کے بارے کسی پتھر کے بارے کسی اور چیز کے بارے یہ نظریہ رکھ لے کہ یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے اللہ کے دینے کے بغیر تو مشرک شرک ٹھک گیا چاہے تھوڑی شہر نال جے پیڑ پی بھی جان تو شرک آ آخرکار پہلے تو مانا دس حقیقت دس پھر شرک دس دا اے دس بھائی شرک توحید ثابت ہونے کے لیے کیا لازم ہے اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے کیا لازم ہے سمجھ نہیں آ رہی اتر رکھ کے پھنسونا ہے بڑا اہم موضوع ہے اور حضور جوڑے پاک دا صدقہ وہ پوری دی حقیقت تحت تک پہنچ کے میں بیان کر رہا سرسری نہیں بیان کر رہا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اسی موضوع کو جس جس طرح کے مرضی الفاظ سے ادا کر لیتا ہوں مانا کیوں کہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہوں حقیقت اب الفاظ بدل اور جس کو اصل حقیقت سمجھنا ہے الفاظ رکھے ہوئے ہوں وہ بےچارا الفاظ کم ہوتا جو ہوتا ہے جو یاد کیے ہوتے ہیں تھوڑے سے تبدیل ہوئے روڑا پہ گیا نہ اگلی چیتے رہی نہ پچھڑی چیتے رہی سمجھ نہیں لگی آگے یہ نہیں سمجھ تو مسبتے توحید کیا ہے علمی الفاظ ہیں شاہ صاحب کے نام مثبت توحید کیا ہے اور مثبت شرک کیا ہے سمجھ نہیں آئی شرک میں توحید میں مکمل دونوں طرف سے ایک طرف سے مکمل بے ایک طرف سے مکمل نیاز مندی یعنی اللہ کی طرف سے سمجھے مکمل بے نیازی ہے ہر چیز سے لفظ بدل گئے مانا ہوئی اور مخلوق کی طرف سے یہ سمجھے کہ یہ ہر طرح سے اس کا محتاج ہے ہر ہاں تمام اس کے تھارے مکمل محتاجی ادھر مکمل غیر محتاجی ادھر جب یہ دونوں اعتقاد آئیں گے تو پھر جا کر توحید ہوگی اور شرک ثابت کرنے کے لیے ادھر سے بھی مکمل کی ضرورت نہیں ادھر سے بھی ادھر سے اگر سمجھ لیا وہ کسی کا محتاج ہے پھر بھی شرک لانت پڑ گئی اگر ادھر سے سمجھ لے کسی بات میں یہ تھوڑی سی میں کوئی ایک اس کا محتاج نہیں پھر بھی شرک ثابت ہو گیا معلوم ہو یا شرک ثابت ہونے کے لیے ہر بات میں اللہ کو محتاج سمجھنا یہ بھی ضروری نہیں اور ہر بات میں مخلوق کو بے نیاز اور غیر محتاج سمجھنا یہ بھی ضروری نہیں ادھر سے تھوڑی سی محتاجی سمجھ لو پھر بھی شرک ہے ادھر سے تھوڑی سی غیر محتاجی سمجھ لو پھر بھی جس طرح معبود حق ہوتے ہیں اور معبود باطل بھی ہوتے ہیں معبود حق اللہ ہے معبود باطل بغیروں نے بنا رکھے ہیں لوگوں کافروں مشرکوں نے اسی طرح رب توجہ رکھنا اسی طرح رب باطل اور رب حق حق رب اللہ ہے بہتر کو نہیں سمجھتا آ کر اب کون ہے مشرقین نے بعض نبیوں کو بعض فرشتوں کو بعض اور چیزوں کو انہوں نے بعض باتوں میں مستقل سمجھا اور سمجھتے ہیں کوئی گائے کو سمجھتا ہے کوئی کسی پتھر کو سمجھتا ہے یہ مجھے نفع دے گا اللہ یہ دے یا نہ دے وہ لاکھ روکتا رہے وہ شرم کرنا نہ کر نہیں نہیں یہ نوں میں یہ مجھے دے دے گا یہ نفع مجھے دے گا یہ مجھے فائدہ دے گا یہ مجھے نقصان دے گا کچھ نہ کچھ دے گا تو تاہے دینا چاہے یا نہ چاہے وہ یہ تکڑے ہی اتنے ہیں سمجھ نہیں آئی تکڑے ہی یہ ویئر کے ہی کر لیں گے وہ لاکھ روک دار جنہوں سمجھتے ہیں کہ رب ہے وہ आखे यार यू किस गल समझ मेरे अगे वेर सकता मेरे अगे वेर कौन यह आखे सब कुछ कर सकता है कुछ ना कुछ कर ही लैगा खैर ए भावे तू डा भी रह इसका मतलब है, इसने बेनियाद समझ लिया جو مشرقین دے وہ اسی بات میں توجہ رکھنا اسی وجہ سے مشرق بن گئے انہوں نے رب ایک دو با... چند باتوں میں رب بھی بنا رکھے تھے وہ سمجھتے تھے مستقل غیر محتاج اس بات میں باقی چاہے تخلیق ایجاد بنانے کے اندر وہ اللہ کو سمجھتے تھے وہ کہتے تھے بوت نہیں اور کوئی نہیں لیکن بعض باتوں میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ غیر محتاج ہیں مستقل ہیں بے نیاد ہیں وہ کرے نہ کرے یہ کر لیں گے وہ چاہے نہ چاہے یہ دے دیں گے اس وجہ سے ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا اب یہ نظریہ ان لانتیوں کا پیدا ہوا تو ان کے رب باطل بن گئے اسی وجہ سے قرآن نے فرما دیا ارباب مل دون اللہ ارباب کیا سمجھتے تھے توجہ کسی بات کو حرام کر دینا کسی کام کو حرام کر دینا کسی کو نجائز کر دینا کسی کو جائز کر دینا حلال کر دینا یہ مستقل شان اللہ کا اس کو کہتے ہیں تشریعی شریعت بناتے چلے جانا بنانے میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ شان صرف اللہ کی ہے یہود نسارا اپنے ملاؤں کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ وہ چاہے اپنی مرضی سے سب کچھ ہی کر سکتے ہیں رب, رب تالا رب تعالی جو ہے نا رب تعالی ان کو چاہے اجازت دے یا نہ دے یعنی اللہ کے خلاف میں اللہ کی مخالفت اور مقابلے میں جو چاہے حلال کر دیں اور حرام کر دیں اب ایک بات میں یعنی حلال حرام کرنے میں انہوں نے اپنے ملاؤں پیروں کو مستقل سمجھا اللہ کے مقابل سمجھا محتاج نہ سمجھا جب نہ سمجھا تو اللہ نے فرمادی دیا میں رب انہوں نے رب بنایا اللہ کے سوا رب بنائے اب یہاں پر وہابی سے پوچھ ذرا بات نقطہ سمجھنا وہابی سے پوچھ رب تو کہتے ہیں پروردگار کو کس کو پالنے والے کو تو وہ پالنے والا تو سمجھتے نہیں تھے اب بتا اللہ نے رب کیوں کہا اگر یہ عبادت ہے تو الہ ہوتا اللہ کالاف جاتا اربابن آل حتن کیوں نے کہا اربابن کیوں کہا وہ بےمان اسی نقطے کے لیے کہ ربوبیت میں استقلال والا مانا پایا جاتا ہے وہ استقلال والا مانا اسی اشارے کے لیے اللہ نے فرمایا معلوم ہوا جس نے کسی بات میں اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل سمجھا بے نیا سمجھا جا, جا چاہے ایک بات, بات میں سمجھ لے وہ مشرف اب, اب جب سمجھے گا, گا تو رب باطل, باطل ہو گیا جب یہ سارا عقیدہ اللہ کے متعلق سمجھے تو رب حق ہو گیا اب معبود بھی باطل ہو گیا اور معبود حق ہو گیا رب بھی باطل ہو گیا اور رب حق بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا سمجھنے لگی معبود جس طرح حق اور باطل ہوتے ہیں اسی طرح رب بھی وہابی کے ذہن میں یہ سور گھسا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے عرب کے اجم کے ابن تیمیہ سارے کے اندر یہ سور گھسا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں مشرقین رب کسی کو نہیں سمجھتے تھے رب صرف ایک کو سمجھتے تھے صرف عبادت کے لائق سمجھتے تھے بے ایمان عبادت کو ثابت کر کے دکھا بغیر ربوبیت بیت کے عقیدے کے سن لیں آپ عبادت کی قسمیہ کہتا ہوں علت منشا اصل جس کے بغیر عبادت نہ پائی جائے اور فصل اس کی منطقی لفظوں میں یہی ہے علت تام کہ عقیدہ ہونا چاہیے بے نیاز سمجھنے کا چاہے ایک بات سمجھ لیا جب کسی کو چاہے ایک بات توجہ امرے ایک بات میں یا ساری باتوں میں محتاج نہیں سمجھتا بے نیاز سمجھتا ہے اب اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے راضی کرنے کے لیے تو وہی بات ہے جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کسی بے نیاز سمجھنے والا غیر محتاج سمجھنے والا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے سجدہ بھی کر لے تو شرک نہیں ہوتا کیونکہ عبادت نہیں بھائی اور مستقل سمجھ لے کسی بات میں تو شرک اس پر لازم ہو جاتا ہے چاہے عبادت کرے چاہے نہ سمجھ نہیں اب سمجھو کہ اب عبادت کے ثابت ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہو گئی اعتقاد ربوبیت جس کو ہمارے علماء کبھی کہتے ہیں مستح عبادت اس مستحق کی عبادت کے ساتھ اسی کو تعبیر کرتے ہیں وہ مستقل ہونے کو مستقل ہونے کو غیر محتاج ہونے کو بے نیاز ہونے کو مستقی ہونے کو ان اللہ عالمی تیار کی طرف سبھی کرپا کریے چلو میں پہلے توجہ ہے ان اللہ کامیر بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے بے ہے اچھا ایک दाए بات میں اب کروں گا اس کی یا تم نے تردید کرنی ہے یا تصدیق کرنی ہے دو باتوں میں اسے کرنا کوئی نبی کوئی ولی کسی ایک بات میں اللہ سے بے پرواہ ہے توجہ کوئی نبی کوئی ولی بلال.. بے پرواہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں یہ ٹھیک ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لاکھ لانا تے پھر ان پر جو ان کو مشرق ہے اب یہی سوال کرتے ہیں عیسائیوں سے جو عیسا علیہ السلام کو خدا کا شریک مانتے ہیں بیٹا مانتے ہیں اور بچا خدا حضرت عیسا علیہ السلام ان کی والدہ موتر کسی ایک بات میں خدا کے سے بے نیاز ہے کہ نہیں وہ ضرور کہتے ہیں ہاں کیوں کہتے ہیں اگر بیٹا جو ہے وہ بڈی ہے بڈھی بھی آ کر جانتی ہے بیٹا بھی آ کر ہے سمجھ لگی بیٹا بھی بیٹا باپ کے آگے کیوں جز ہے کیا ہے جز ہے اور جز مستقل ہوتا توجہ پرانے پاک میں آیا اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کا جز بنا رکھا ہے جز کیسے کیونکہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے مشرقی مکہ یہودی حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے عیسائی بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں اب جوز بنا لیا تو جوز کا محتاج ہے راب کیونکہ ہر چیز میں ہوں نا میں اپنے جوز کا محتاج ہوں تو انہوں نے جب جوز بنایا تو محتاج خدا کو سمجھ لیا کہ خدا اس کا محتاج ہے سوچا بیوی کا محتاج کون ہے بندہ کہ نہیں ہال مار چلیا میرے رب دی شان نہیں کوئی ہو کدی نہیں آخے گا ہائے ہو میں مار چلیا اب جب ان لینوں نے جوز بنائے تو اس کا مطلب ہے وہی نظریہ استقلال والا آ گیا کہ رب اب محتاج ہو گیا تو جب رب محتاج ہے تو یہ ہر بات میں اس کے محتاج نہ ہوئے اب مرے بول یہ ہر بات میں محتاج تو نہ ہوئے اب بات باتوں میں یہ پین اور وہ محتاج ہو گیا تو معلوم ہوا پھر وہی عقیدہ ربوبیت بھی معلوم ہوا عبادت بغیر عقیدہ ربوبیت کے نہیں پائی جاتی جب کسی کو رب سمجھے حق رب سمجھے پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے اس کو راب یعنی وہی وہ نظریہ وہی وہ ذہن چوبے کہ وہ دے واسطے کر رہا ہوں چاہے کھلوتا کھلونا عبادت بیٹھے بیٹھنا عبادت سن لے قسم اور کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سجدہ کرے سجدہ عبادت ارے سو بھی رہا ہو تو سونا عبادت کرو اللہ قیامم ولا جروب ہے کروٹ کے بعد لیٹ کر رب کو یاد کر رہے ہیں کھڑے ہو کر یاد کر رہے ہیں سجدے میں یاد کر رہے ہیں قیام میں یاد کر رہے ہیں کیوں عبادت بن رہا ہے یہ سارے کام کیوں عبادت بن رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں ہے یہ اس کے لیے کر رہا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں یہ ساری کہنا اسی کی محتاج ہے اب یہ اللہ کے لیے ہو گئی اور عبادت ہر بر حق بن گئی اور جب یہ نظریہ کسی اور کے لیے رکھ لے کہ وہ کسی ایک بات میں یا ساری باتوں میں محتاج نہیں اللہ کا محتاج یا اللہ اس کا محتاج ہے تو پھر بھی تو لازم آئے گا کہ وہ محتاج نہ ہو ورنہ دونوں طرف سے محتاجی تو دور ہے دور باطل وہ سمجھ نہیں آئی شاہ جی اپنا ہاں تو ادھر کہتا ہے ہاں ادھر سے جب سمجھ رہا ہے ادھر سے محتاجی سمجھ تو ادھر سے ضرور سمجھ رہا ہے کہ یہ بے لیازی ہے یہ <میدر> اس میں بے نیازی ہے ورنہ محتاج کیسے سمجھ سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی جب ادھر سے سمجھا اللہ اس کا محتاج ہے تو پھر یہ اس کا محتاج نہیں ہے یہ بے پرواہ ہے سمجھ نہیں آ رہی جب یہ نظریہ اور اعتقاد پایا جائے گا غیر کے لیے پھر کوئی کام کرے گا چاہے کھلوتا بتوں کے آگے کھڑا ہو شرک نبیوں کے آگے کھڑا ہے تو شرک نہیں نبیوں کے آگے کھڑا کھڑے ہوتے تھے چلو لیکن اس بات کو نہیں چھیڑتا پہلے اس کو پورا کر لو ہاں کیونکہ نبیوں کے آگے اس نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کو چھوڑ دو بعد میں لیتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ آ گیا کہ یہ نظریہ بنا کر اگر نبی کے سامنے کھڑا ہو شروع یہ نظریہ بنا کر کہ یہ کسی ایک بات میں اللہ کا محتاج نہیں یا ساری باتوں میں محتاج نہیں یا اللہ کسی بات میں اس کا محتاج ہے تو پتھر کے آگے کھڑا ہو بدھ کے آگے <سلام> نبی کے آگے ولی کے آگے انسان زندہ کے آگے مردہ کے آگے پھراؤن کے آگے سب تو <سلام> معلوم ہوا توجہ بات کو سمجھنا اب عبادت کے <سلام> وجود اور ثبوت کے <سلام> لیے پائے جانے کے <سلام> لیے ہے عبادت کے <سلام> وجود کے <سلام> لیے کیا چیز ضروری ہوئی ربوبیت کا اعتقاد بول کیا اب ربوبیت برحق ہو تو عبادت برحق ربوبیت اگر جھوٹی ہو جھوٹی سمجھ جھوٹھی سمجھ بول مرے یعنی پھر مشرق اگر برحق کی بات اگر برحق عبادت ہے پھر تو صاحب توحید ہے اگر عبادت برحق نہیں باطل کر رہا ہے تو باطل عبادت کب بنے گی کہ آگے اس نے رب باطل بنا رکھا ہے سمجھ نہیں آئی اب بات کو سمجھنا عبادت ہوں آگے سمجھ کے نہ آئی کہ نہیں سمجھ آئی آئی تعظیم کے جتنے کام ہیں جتنے کام تعظیم کے ہیں آپ میری طرف بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بات کو سمجھ لیں میری طرف متوجہ ہے کوئی چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے دو چار زانو دو زانو کسی طرح کو کسی طرح بات کو سمجھ کوئی کھڑے ہوئے یہ تمام طریقے تمہارے تعظیم میں شمار ہوں گے یا توہین میں اور اگر میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں سب آپ منہ پرلی طرف کر لیں پیٹھ میری طرف کر لیں پھر اب کیونکہ وہابی مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کرنا شرک ہے تو ان کی طرف منہ کر کے تقریر سننا شرک ہو فسا ہزور پاک سدکار کبے ہاتھ کا اللہ سب ہزور جوڑے پاک کا صدقہ کرم رب دین آ رہی کیسا جی مطلب نکالا کیسی عزی وہ اندے وہ مرے موٹر تک کسی نہیں چلائی اتنے کسی نے چلا دیتی فرج وغیرہ ہاں خلل نہ پاؤ یار سمجھ نہیں آئی میری بات اب ادھر دیکھ امبیہ اللہ تبارک تعظیم یہ کہتا ہے تعظیم کسی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم عبادت ہے شرپ ہے شرپ ہے ارے لانتی اتنا لانتی نظریہ چاہے قادر ربوبیت ہو یا نہ ہو استقلال کا عقیدہ ہو یا نہ ہو منشا توحید و شرک یہی ہے جو میں پوچھتا ہوں وہیوں کی جان نکل جاتی ہے اب سمجھ آئی ہے منشا کا مطلب جو ان کو لفظ سمجھ نہیں آتا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں منشا کا لفظ بولتا ہوں خودوں کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی کہتے ہیں وہ منشا کا مانا مردی ہوتا ہے جی میں وہ سمجھتے ہیں بھی یہ اردو تو پنجابی جو سمجھتے ہیں عربی تو انہوں سمجھ آ نہیں بڑے سمجھ آنی ہے جب لفظ منشے کا پتا کون لگنا سادک پہ تو آنشے ان شاء اللہ لانتی جاگی کوئی پاگلیا ماشاء اللہ ایمانو سمجھنا میرے بیلیو منشا توحید اور منشا کا معنی بنیاد کی میں بنیاد پوچھنا جان نکل جی ہوں جے بنیاد کہہ دے سمجھ آ جانی ہے چلو لال بنیاد لیکن اگر لبڑی پھر بھی کونی بے بنیاد ہے کہڑی کیونکہ کون بھی بے بنیادی یہاں لانتیاں دا زل خوشرا پیو بنیادی مدینے بنیاد رکھ گئے سونے نبی رکھی نی جی آئی جی جی نا وہی تیرے سامنے پیا کھولنا میں صرف کھولنا پیا کچی ہوئی سی تے اگو کچی میں کھولنا پیا واپی آ کے نیح کے رو تو شرک نئی لانے تک لال مسجد جان گ لال مسجد کا ایک لال ملا مفتی صاحب جو بندی میں پوچھا میں سرکار یہ عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے کچھ علماء لکھتے ہیں نہایت تزل انتہائی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا اور زلیل کرنا انتہائی ذلیل ہونا یہ عبادت کا معنی کچھ علماء کرتے ہیں انتہائی خزو انتہائی آجزی انتہائی تذلل انتہائی ذلیل ہونا میں نے کہا حضرت یہ نہایت تذلل کی علت کیا ہے نہایت تذلل کی علت مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں واللہ عالم ابھی میں آج جی کر رہے ہو یا جناب کا حال کئی جی آج جی نہیں سہی ہوجیب گل ہے بھی لوگوں مشرق مشرق عبادت کی جربار سے عبادت کی جلانی تھان سے عبادت کی ج عبادت عبادت دے روڑے پائے نے میں پوچھا عبادت کا ماننا نہایت تزل ہے تو نہایت تزل دی علت کی ہوا دسو کتوں جب یہ پیدا نہایت ایک ہے تزل زلیل ہونا کسی کے آگے ایک ہے انتہائی دلیل ہونا کہ اس کے ساتھ کا زلیل ہونا پھر ممکن نہ ہو بتاؤ ان میں کیا میںامہ ہے فرق کیا ہوگا فصل کیا بنے گی کیسے جدائی کرو گے فرق کرو گے ایک آدمی بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے تھنڈار کے سامنے کھڑا ہوا ہے انتہائی دلیل وہ کہہ رہا ہے چلے چل جی کر چل جتھی صاف کر جتی داو کر دیتے کسی کی کچھ کر کرتا بڑا دلیل کی جانا ہے آپ روپے لیکن کوئی نہیں کہتا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے اگر ہے تو پھر بھاگیو تھی بھی ملازم, ملازم جو سارے مشرق پیسی تو ہوئی کٹیا آپ بھی نہیں بچنا لیکن ہاں آلہ حضرت نے لکھا کے نزدیک شرک امور عامہ میں سے خدا یعنی کی مطلب یہ ایسی چیز ایسی چیز خدا بھی رسول آپ ہی, ہی سارے ہی سارے, ہی سارے ہی مشرق دے نزدیک تو ہیدا اج تک نہ رب نہ رسول نہ بندے نہ واپ یہ جہے آپ بچارے کہہ بتوں تو کہیں اندروں رولا ہی, اندرو ہی رہتا کیوں بھائی ادھر آکی نے تازیم شرک تے تازیم یہ اپنے بھی کرتے ہیں یا تے اسی طرح ہی ہوگی یہ جدو جب یہ کوئی بلایا جانا پیو بلا پتر جی یہ تو تعظیم ہے یا چھاڑ پا کے آتے تاکہ شرک تو بچ کیونکہ تعظیم میں شرک ہے لکھ میں کسم خدا دیا چاہیے یہ چاہیے مچھا منا کے داڑی منا کے پیلی پگڑی دو شملیاں والی چڈ کے ات پیلی پگری دو شملیاں والی بان کے دو شملے کئی نکلے آن ہے کئی نکلے آن ہے وہ خاص مراستیاں تے ڈومہ دی نشان نی ہے تے وڈے سرکار جرے مجتہد مطلق اون وڈے انہاں دے گاٹے جو وڈا ٹول ہوئے چھوٹے دے گاٹے جو چھوٹا ٹول ہوئے تے اسے طرح پھر جیرا آخری ہوئے انہاں دے نگی جی ٹول کی ہوئے توحید کڑکی جگہ جگہ کام نہیں اتری ہتھ لاؤں نہ میرے سونے نبی تے پرسوں سوئی گل باہر ہے حضور کا فرمان ہے تے بارے تولہ سونے نبی جب گل مکا ہے اسی پھر تجربے ویک بیٹھے واقعی تسی ہے ہی میلے جی ڑی رکھ کے گل سمجھا جیویں مسلے دڑ کھلوی نمبرداری تو دا مڑنی نا لبی حقیقت چاہ رکھی رب واہدہ الا شریق خاص فضل مینو آخر جنوب شرک سمجھتے ہیں نبیا کی گلامی تو بغیر یہ دولت لبھ دی جنو شرک سمجھتے ہیں ادو بغیر نہیں لب گ جنوب اے شرک سمجھتے ہیں وہ بغیر تو لبر وساں گل باہر نہ بڑا مجما گا اگر نو پیسے چاہیے مجموع چاہیے یہ جی میںریقہ دسیا کر لین وہ دائی ہوگا بلے بلے بلے میں دنیا سمانی نہیں ہر آخر کو عجیب مراسی لما ٹولا ایڈیا کتار وڈے کا وا چھوٹے دا چھوٹا تو ادو چھوٹا تو ادو چھوٹا ایک خاص رنگ ہونا <سؤال> پتہ لگے گا لبی لانتیں چ پی افسوس ہلکے خدا کو مشرک مشرک عبادت کر رہا عبادت کر رہا عبادت کا پوچھو تو پتہ ہی کوئی نہیں گل سمجھو ہوں منشا تو ہی مشرق کیا ہوا گم تھی مرو او مستقل بے نیا سمجھ والا جب عبادت ممکن نہ ہوئی عبادت ہی نہ پائی گئی پھر شر کی ہوگی یعنی شرک فلول ہوت کیون ہوگی ہوں ادھر دیکھ اس حوالے دو چار سٹاں بڑے مضبوط پرانے پاک دے پھر بڑے, آو! بڑے آو! دے امام کے تے و شاہ ولی اللہ محد سے دلوی کیوں کہ شاہ ولی اللہ محد سے دلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہابی تحریک حقیقت میں شاہ ولی اللہ ہی تحریک ہے جی دیوبندی, دیوبندی بھی کہبی دیوبندی ہون یا وہابی غیر مقلد ہو جنا واہ بھی مکلدی ن غیر مقلد نہیں آخنا چاہیے انہوں نے مکلدی ن شتان یہ چاہے مکلدی ن شتان ہو چاہے دیوبندی ہو وہابی تحریق دا وڈیرا ہے بزرگیا شرک دے فتوی اصل لگے اتوں نے حوالہ دے کے سابت کرا شرک دا مانا وہی ہے جا سمجھیا ہے وہ نہیں ہے خود سمجھا سمجھ نہیں ٹھیک ہے شاہ جی پہلے نمبر پر قرآن مجید اللہ فرماتا ہے کالے کو کل شے انفا بدو کالے کو کل شے انفا بدو ہر چیز کو پیدا ہر چیز میں سب کچھ آ جاتا ہے کوئی باہر برو اللہ کے علاوہ ہر چیز آگے سمجھ نہیں جی لگی باپ بھی کہتے ہیں ہند اللہ اللہ کل شہن پتی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیوں آکو وہ جھوٹ بھی تو چیز ہے توجہ ذرا اللہ کا جھوٹ بولنا بھی تو ایک چیز ہے میں کہتا ہوں ادھر دیکھ اللہ فرماتا خال کو گلے شہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ بھی ایک شہ ہے اللہ بھی ایک شہ ہے, ہے قرآن نے اسنے, قرآن نے حدیث نے شہ کیونکہ شہ کہتے ہیں موجود کو اللہ بھی موجود ہے شہ کس کو کہتے ہیں موجود مذکور معلوم موجود کو شہ کہتے ہیں ارے میرے بھائی اللہ بھی شے ہے کیونکہ وہ موجود ہے اب خالق کل شے اللہ ہر چیز کا خالق ہے جس طرح ادھر آیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ادھر آیا ہر چیز کا خالق ہے ادھر وہاں نے خدا کے جھوٹ کو نعوذ باللہ خدا کے جھوٹ کو ادھر شامل کر لیا اب یہ کہے تو کہے اس کو کہ ادھر کل شے میں اللہ کو بھی رکھ لے لہذا ہر چیز کا اللہ پیدا کرنے والا ہے تو اللہ اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے कह, कह آ پھر آ تیری کل شہ چلائیے کتنے تک چل رہی ہے وہ مرو آکے گا او جی اے تے اکل کئی نا بچ ہونا تو انو آگ صد کے جا تیری اکل تو جیڑی رب واسطے جھوٹ منی کڑی مڑتا ہے سمجھ نہیں آ رہی آئے بہو وہ محال ہے وہ شہ میں داخل ہی نہیں ہے <سلام> شہ تو موجود ہے <سلام> محالات کس <سلام> میں داخل نہیں ہے خیر بات اگر چلی گئی تو ذرا مسئلہ بن جائے میں چٹکلا سٹیا کوئی سمجھ آ گئی ہونی کچھ نہ کچھ کیونکہ گل ہوں ایڈے سادے انداز جوڑے پاکستی ٹھیک ہے اللہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کی عبادت کرو ادھر خالے کو کلے شہ جس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہر چیز کا رب وہی ہے مستقل وہی ہے کیونکہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو ہر چیز اس کی محتاج ہوگی وہ کسی کا نہ ہوگا خالے کو کلے ہٹا لو رب کہہ لو ایک بات ہے ہاں مساوات میں برابری ہے اللہ ہے so خالق کو کلش ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو اس عبادت کروش کی اس کا مطلب یہ ہے فا فا ترتب کے لیے یہاں پر اسی وجہ سے لگائی گئی کہ عبادت مرتب ہوتی ہے اسی بات, بات پر کیا, کیا مطلب؟, مطلب عبادت بات چاہتی, بات چاہتی بات ہے, ہے اسی کی ہونی چاہیے جو خال ہے ہے لہذا عبادت عبادت ربوبیت سے جدا نہیں ہو سکتی اور جس کی ربوبیت ہوگی وہ عبادت کا ضرور مستحق ہوگا اگر کوئی اس کی نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا ادھر دیکھو ہمارے عقائد کی بہت بڑی کتاب اقائد نسفیہ اس پر شرح تفتانی محقق کی اس پر حاشیہ نبراس اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں توجہ اللہ تعالی فرماتا ہے اب ہم کو کم اللہ کیا جو پیدا کرتا ہے بولو وہ اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا جب تم عبادت کرتے ہو تو تم ایک معنی میں جا کر ملا دیتے ہو لہذا پھر مشابہ ثابت ہو جاتی ہو جب مانتے ہو توجہ جو کہ آسمانوں زمینوں کا خالق اللہ ہے پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ نفع اور نقصان اللہ کے بغیر یہ بھی دے سکتے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے جب انہوں نے عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھا تو انہوں نے خلق میں جا کر شریک بنایا استقلال اور ربوبیت والا نظریہ پیدا کیا اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے میں یخلق کم اللہ رکھ لو سمجھ نہیں آ رہے آگے یہ فرماتے ہیں فی مقام تمد ہے توجہ شاہ جی مناتن وقانِ کاباد مناتن لستے کا کل عبادت فلاش لو شارک فلخال آہدن لم یق مدوحمان و لان گئی رو مستحک مستحکل عبادت توجہ اللہ کبال یہ <سلام> فرما ہے مناتے مناتے استحکا کے عبادت مناتمانا علت مناتمانا منات حکم علت حکم جس کے ساتھ منات لتا کے لٹکانے کی جگہ حکم کے لٹکانے کی جس کے ساتھ ساتھ رہتا ہو علت مناتے استحکا عبادت کا منات اور علت وہ خالقیت سبحان اللہ وہ کیا ہے اب بات کو سمجھنا اس کا مطلب یہ نکلا کہ مشرقین کسی نہ کسی بات میں مستقل سمجھتے تھے خالق کا نظریہ رکھتے تھے سمجھ نہیں آ رہی استقلال جو, جو است جب کہتے ہیں دیکھو نا عبادت کا مستحق دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ وہ مستحق کی عبادت ہے اب عبادت کرنے والا نہیں تھا وہ مستحق کی عبادت تھا اب عبادت نہیں تھی مستحق کی عبادت تھا تو وہ کیوں تھا کیا شان تھی اس کی جس کی وجہ سے کہ اس کی یہ شان تھی کہ جو چاہے جس وقت چاہے کر گزرے یہ نہیں مستقل کسی کا محتاج نہیں ہر کوئی اب کو جب کوئی نہیں تھا تو اس کی یہ شان ربوبیت مستقل ہونا جو چاہنا کر گزرنا یہ اس کے لیے ثابت تھی جب یہ ثابت تھی تو اسی وجہ سے عبادت کا حقدار بھی وہی تھا چاہے عبادت نہیں تھی سمجھ نہیں آوں کہ عادت نہیں تھا عبادت کرنے والا عزل میں کوئی نہیں تھا پھر اس کو کہہ رہے ہو عبادت کا مستحق کیوں کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستحق کی عبادت اس وجہ سے ہے مستقل ہے اس وقت بے نیاز, بے نیاز, نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ شان پائی جا رہی ہے سمجھ نہیں آئی عمر وہ شان تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب انتہائی زلیل سمجھنا ایک ہے خالی ذلیل ہونا کسی کے آگے ایک ہے انتہائی زلیل ہونا انتہائی زلیل ہونا کس وقت ہوگا جس وقت یہ عقیدہ اندر ہو نظریہ ہو جس کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے کہ یہ میں اس کا محتاج ہوں اور یہ کسی کا چاہے ایک بات میں محتاج نہیں میں اس کا لیکن یہ کسی کا تمام باتوں میں محتاج نہیں یا کسی ایک بات تو اعتقاد ربوبیت آ گیا استقلا استقلال ذاتی استقلال ذاتی استکنا ذاتی ذاتی طور پر بے پرواہ ہونا کی مطلب وہ ذاتی ایسی وہ ہے ہی ایسا لوڑ ہی کسی دیج نہیں لگی سن لے بعض باتوں میں تو بندے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں ہاں بعض لوگوں سے بعض بندے بعض باتوں میں بعض لوگوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں تم کہہ بھی, بھی, بھی دیتے ہو چل ہے پر آنے میں میری طریقہ کی لوڑ ہے کہہ دیں یہ مطلب یہ نکلیا کہ بعض بندے بعض باتوں میں بعض لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں لیکن خالق سے تو بے پرواہ نہیں نا اس سے کسی چیز میں بے پرواہ نہیں ہو سکتے اب یہ نظریہ رکھ لیا جب کہ کسی ایک بعد میں یہ موتاج نہیں گری گیا میں اس کا موتاج ہوں اب جب یہ عقیدہ نظریہ رکھ کر کسی کے آگے کسی کے سامنے کوئی بھی تعظیم والا تو کام کرے گا تو, تو عبادت کر رہا ہے ت نے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر لیا اس کے آگے یہی انتہائی کا معنی ہے سمجھ لی آ ایک خالی ذلیل ہونا ہے ایک انتہائی ذلیل ہونا ہے زلیل تو پتہ نہیں کتنے طریقوں سے دنیا روزانہ ہوتی ہے بندوں کے آگے چیزوں کے آگے لیکن انتہائی زلیل ہونا اسی وقت پایا جائے گا جب نظریہ ربوبیت کا مستقل ہونے کا بے پرواہ یا بے نیاز ہونے کا کسی کے متعلق در آ جائے سبائے ان فد سے اتنا ہی پوچھ لو حضرت نہا انتہائی ضلیل ہونا عبادت, عبادت کا مانا لکھا مانا ہوا ہے یہ ذرا انتہائی جلیل ہونا کیا ہوگا دس جان میری نک وڈ گئی بھابھی فدو فن اصل ہے نقطہ ہے ہو گل کتھے آ نکلی رب ہونے عبادت معبود ہونا لازم ہے عبادت دے لائق ہونا لازم ہے عبادت دے لائق ہونے رب ہونا لازم ہے یہ جا نہیں ہو سکتا مر مرے ایک ہو گیا رب بے پر <laughs> خالق مالک حقیقی کسی کا مو داجنا مستقل ہو دوسرا ہو گیا عبادت کے لائے کو نہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے جدھر وہ پایا جائے گا یہ پایا جائے گا جدھر یہ پایا جائے گا وہ پایا جائے گا سبحان اللہ سمجھ نہیں آئے گی मुश्रक जन रब बिल्कुल ही नहीं सुन समझ उतरी जे नहीं सुन समझते हर तरह नब नहीं सुन समझते किसी लिहाज भी ना जुर्सी ना कुी ना बा جنا دی پوجا پاٹ نو مستقل نہیں سن تے, تے عبادت ہی گی کیوں کہ عبادت کے ساتھ عبادت کا معنی تھا رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام ہو تو رب والا رکھنا ضروری ہے تو وہ رب والا عقیدہ تے تڈو نہیں رکھی کھڑے تو عبادت کھے بنے گی اور کے فرق ہو گیا خالی راضی کرنے کرتے یا خالی تعلیم خالی تعظیم بغیر آئےت کا در ابوبیتوں رب بچ دا دا بالکل نہ ہو بے پروار مستقل بے نیاد ہوا کیدا سرا برابر بھی کسی دارے نہ توجہ رکھ خالی تعظیم خالی تازیم نرک واہ بھی سمجھتا سنی اس عبادت عبادت سمجھد خالی تعظیم وہ عبادت سمجھتا ہے اسی عبادت سمجھنے جس لیے نال جڑے گا کیوں اگر خالی تعظیم خالی تازیم عبادت ہوتی فساد اتنا پھیل جائے گا کہ کسی کے ختم کرنے سے ختم ہی نہیں ہوگا میں نے کہا سن تیرے نزدیک مدید، آخری کام زلیل کرنے کا زلیل ہونے کا سجدہ ہے اگر کہتا ہے سجدہ اور عبادت ایک چیز ہے ان سے پوچھو تو کرو بتاؤ سجدے اور عبادت کے درمیان نسبت کیا ہے کیا ہر سجدہ عبادت ہے اور ہر عبادت سجدہ ہے ان لانٹوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہر عبادت ہر سجدہ عبادت ہے اگر ہر سجدہ عبادت ہے تو بات کو سمجھنا کیوں کیوں جی سجدہ تازی سجدہ تازی تازی میرا بھی شرک ہو گیا سجدا شرک ہو گیا سجدہ عبادت بن گیا جس کا سجدہ کیا جائے وہ معبود بن گیا جی معبود بن گیا آج ابھی ایسے گلتے آج ٹھیک ہے معبود ہو گیا معبود ہو گیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس جو دول آدم سارے فرشتیانوں انسان کی ابتداء ہو رہی ہے انسانوں کا آغاز ہو رہا ہے انسانوں کی ابتداء ہو رہی ہے پہلے انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنا بڑی تعظیم کرواتا ہے اور وہ بھی فرشتوں سے کرواتا ہے کرواتا ہے کہتا ہے اس جو دول آدم آدم کو کیا کرو آدم مسجود بن گئے اور مسجود اور معبود ان کے نزدیک ایک ہے کیونکہ سجدہ عبادت ہے جب سجدہ عبادت ہے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تو حضرت کی عبادت کی جب عبادت کی تو حضرت آدم معبود ہو گئے اس لانتی سے پوچھ آدم, آدم تو معبود ہو گئے ہو تو پھر اللہ کے سوا اور معبود نہیں ہے یہ کہنا کیسے صحیح ہے کتے کا پتر لن تھی دی یہ مجھ تحد بڑے پھر جب ان کے نزدیک سجدہ عبادت ہے کیا ہے تو سجدہ فرشتوں نے تو سجدوں سجدہ عبادت ہے تو فرشتوں نے کیا کیا, کیا؟, کیا, کیا؟ kya, kya عبادت کی سلامتی سے پوچھ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تو ان کی عبادت کیسے ہو گئی جب عبادت ہوگی تو معبود ہو گئے معبود ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نکلا اللہ نے شرک کا حکم کیا فرشتوں کرتے رہے اچھا اللہ نو کی پی سی شرک ضرور کرانا سر اچھا جب تم کہتے ہو لا الہ تو سنو وہابی نظریے کے مطابق پچھلی تمام نبی نبیوں کی شریعت میں سجدہ جائز رہا ہے مخلوق کے لیے بھی یہ وہابی کی کتاب پڑھی ہے یاہیا گوندلوی کی ان کا یا گوندلوی عقیدہ ہے مسلم اس کا نام رکھا ہوا ہے کیا نام ہے بلے بلے بلے میں آخیا سرکار موڑ تھانو باہر چی اگر یہ جی عقیدہ مسلم <متحدث> ہے نا تو ہمیں باہر, باہر نکال دینا <متحدث> تمہاری مہربانی کیونکہ ہم ایسے مسلم نہیں بننا چاہتے توجہ اس کتاب کے اندر بھی اس نے لکھا ہے سجدہ تعظیمی توجہ کل کل ایک آیا سی تو گل کی وہ سی جب میں پھسایا میں نے کہا سجد تمہارے نزدیک عبادت یہ سجدہ کرتے ہیں سجدہ عبادت ہے تو یہ عبادت کرتے ہیں عبادت شرک عبادت کی شرک ہے لہذا یہ مشرک ہوئے کیونکہ انہوں نے شرک کر لیتی نتیجہ کیا سمنت کی جوڑ کے نتیجہ کاٹ کے تو مسلمان مشل مشر مشن جس لیے میں نفیا میں کیا سجدہ عبادت تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے عبادت کا حکم دیا حضرت آدم معبود ہوئے تو پھر تو تمہارے نظریے کے مطابق, مطابق, مطابق جب, جب تک سجدہ جائز, جائز, جائز رہا غیر, غیر, غیر, غیر, غیر کے لیے پچھلی ساری شریعتوں میں جائز تھا حضرت قرآن سورت سے یوسف فرمارے تو کیسے قرآن تو اہدا شرک رائے تو اہدا شرک کب شم سوال رائے تو ہم لیج دی حضرت یوسف فرما رہے ہیں ابو جی میں خواب دیکھا اوہ میں خواب دیکھا ہے میں نے گیارہ ستارے ایک سورج اور چاند کو سجدہ کرتا دیکھ رہا ہوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں فرمایا بیٹے چھپا کے رکھنا حسد پڑ جاتا ہے سمجھ گئے میرے بیٹے کو شان ملنے والی ہے میں بھی سجدہ کروں گا اس کی والدا بھی اس کو سجدہ کرے گی اور گیارہ بھائی بھی سجدہ کریں گے اللہ تعالی نے گیارہ بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں اور حضرت یعقوب کو سورج کی شکل میں اور ان کی گھر والی محترما کو چاند کی شکل میں یہ ہمارے ورنہ عربی کے مطابق شمس مون سے استعمال ہوتا ہے اور قمر مذکر لہذا شمس ماں اور لیکن اصول یہ بنتا ہے کیونکہ سورج سے یہ چاند روشنی لیتا ہے تو ماں محتاج ہوتی ہے سمجھنے لگی نہ نفکے کی گیارہ ستارے ایک چاند ایک وہ <وو> وقت آیا حضرت یوسف تخت مصر پر بیٹھتے ہیں ماں باپ اور گیارہ بھائی وہاں پہنچتے ہیں آپ بلاتے ہیں آپ کو تخت پر بیٹھ کر سارے سجدہ کرتے سمجھ نہیں آئی وہ سجدہ کس کا کس طرح کا تھا یہ وہاں بھی لکھ رہا ہے یا گوندل بھی کہ سجدہ تعظیمی تھا تا معلوم ہوا سجدہ دو قسم ہے ایک عبادت کا سجدہ ایک تعظیم کا سجدہ سجدا بولم مرے سجدہ کتنا قسم ہو گیا ایک تعظیم کا سجدہ خدا تعالی نے سب سے پہلے فرشتوں سے کروایا باب آدم کو پھر یہ سجدہ جائز رہا جب ہمارے پاک نبی کی شریعت متعار آئی یہ سجدہ حرام ہو گیا شرک نہیں کیوں کہ شرک ایک ایسی لانت ہے ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا یہ محال ہے کیوں کہ شرک کو ہوگا برابر سمجھنے کے عقیدے کے ساتھ چاہے کسی ایک بات میں اور یہ عقیدہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو تو جائز نہیں ہو سکتا رب کیسے کسی کو کہے تو برابر سمجھ میرے کیونکہ برابر ہونا تو محال ہے تو عقل والا تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب سمجھ نہیں سکتا تو معلوم ہوا برابر آمد سمجھنے آمد کے بغیر شرک, شرک نہیں ہو سکتا عبادت نہیں ہو سکتی جب برابر سمجھنے کے بغیر عبادت نہ ہوئی تو خدا کے بندے جب عبادت نہیں ہوگی تو سجدہ عبادت کیسے ہوگا سجدہ عبادت اس کو کہو پود سجدہ شرک نہیں سجدہ عبادت شرک ہے تاظیبی کو تو تو بھی کہہ رہا ہے پہلے جیسے بات کی کیا کیا بھائی خدا کے بندے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک وہ مستقل اور بے نیاز سمجھنے والا نظریہ نہیں آئے گا بڑے سے بڑا کام سجدہ ہے ذلیل ہونے کا بڑا کام کسی کے آگے وہ شرک نہیں بن رہا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ثابت ہو رہا ہے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا ہے عبادت نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا یوسف تھے ورنہ لازم آئے گا لا الہ الا اللہ کلمہ صرف تیرا ان کا نہ ہو دا. دا. سمجھ نہیں آ کیونکہ وہ ان کے تو معبود اور بھی بن گئے گیر گیر گیر بہبی ندری کے مطابق جب انہوں نے غیروں کو سجدہ کیا اور سجدہ ہی عبادت ہے جب سجدہ ہی عبادت ٹھہرا تو پھر تو لازم آئے گا کہ وہ سب معبود تھے تو پھر اس لا الہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو معبود تو اور بن گیا جب بن گیا تو اس کا مطلب ہے پھر کلمہ لا الا اللہ صرف ہمارا ہے اوروں کا نہیں ہے پتا یہ کلمہ سب رسولوں کا تھا کہ نہیں فرشتوں کا یہ کلمہ ہے یا نہیں نبیوں ولیوں رسولوں پیغمبروں فرشتوں ہر کسی کا یہی کلمہ ہے جب یہی کلمہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مستحق کی عبادت جب مستحق کی عبادت کوئی نہیں تو پھر معلوم ہوا کسی کی پہلے عبادت نہیں ہوئی جب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے جو سجدہ ان کو ہوا تھا وہ عبادت نہیں ہے تو ہر سجدہ عبادت نہ ہوا جو میں سوال کرتا ہوں سنو جو میں سوال کرتا ہوں کہ نسبت پوچھو ان سے اب نسبت سمجھ آئے گی بعض عبادتیں سجدہ ہے بعض سجدے عبادت ہیں لہذا عموم خصوص میں مجھے ایک کام میں مزہ ہے خس میں مزہ ہے ایک اعتبار سے وہ عام ہے وہ خاص ہے ایک اعتبار سے وہ خاص ہے وہ عام ہے،, ہے یعنی اسی طرح کیا مطلب ادھر اس طرح کہہ رہے ہو نا بعض سجدے عبادت ہیں اور بعض عبادتیں سجدہ ہیں کیوں کہ اگر عبادت کھڑے ہو کر کی جائے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں تو وہ عبادت ہے سجدہ نہیں مرے بولتے صحیح وہ عبادت ہے اور حضرت آدم اور پچھلی نبیوں پچھلی نبیوں کی شریعت کے اندر جن جن کو سجدہ ہوتا رہا وہ سجدہ تھا عبادت نہیں تھی معلوم ہوا نہ ہر سجدہ عبادت ہے نہ ہر عبادت سجدہ ہے بعض سجدے عبادت ہے بعض عبادت سجدہ یہ منتک منطق کا مسئلہ خصوص وجہ کی نسبتیں چار بیان ہوتی ہیں نسبت منطق میں نسبت جیتے یہ آکھے گا نا کہ او بعد انج نے او بعد انج نے اتنے سمجھی ام میں وجہ اارا مسئلہ جہاں نو سمجھ نہیں آتا میں تینوں چاٹ نو سمجھا دیتا اور سمجھ مزونج مزونج بیو بیو عبادت سجدہ کی بات کرتے ہیں ذرا مہربانی اور عبادت میں نسبت کیا ہے کن پرنے جا ڈگنا ہے نسبت کی ہے کل کل بات کرتے انجنا نسبت اور میں سنو میرے بھائی اگر کسی چیز کے متعلق یہ اعتقاد رکھ لو کہ وہ ازلیا بدی ہے ہمیشہ سے چل رہی ہے اس کے اس کوئی ابتدا نہیں اور ہمیشہ تک رہے گی اس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو وجود میں تم نے مستقل سمجھ لیا ایک چیز میں مستقل اور وجود میں مستقل وہ بھی اللہ ہی ہے وجود میں مستقل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور جب کوئی ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ تک چلتا رہے گا تو پھر تو لازمن بات ہے اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کا مطلب ہے اس کو بنایا کسی نے نہیں تو وجود میں مستقل ہو گیا ہمارے نزدیک قدیم جس کو کہتے ہیں ازلی ابدی وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں وں کا بڑا ابن تیمیہ اور فلسفہ جو, جو تھے یہ زمانے کو قدیم بن نو سمجھتے ہیں کہتے ہیں زمانے ایک ہوتے ہیں افراد جزیات ایک ہوتی ہے کلی کیا مطلب ایک ہے انسان بولو ایک ہے تو میں جزیات تے ہاں انسان ہر ایک کو. جیڑی. جیڑی. کئی چیز بولی جاوے کی مطلب کئی چیزوں کے اتنے آخر وہی وہی وہی ہے مطلب انسان ہو انسان ہو انسان ہو انسان ہو انسان ہو انسان ہو انسان ہو انسان اے انسان ہو انسان انسان تم انسان فلاں انسان انسان انسان ہر کسی واسطے بولنا انسان کلی بن جائے گا ہر پاس نہیں چل سکتی کلی ہر پاس چلتی اینی تو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یعنی کلی کئی پاسے چل جاندی ہے چزی کئی پاسے نہیں چلتی میرا نام ہے فضل احمد ہوں یہ آخو فضل احمد فضل احمد وہ فضل احمد وہ فضل احمد وہ فضل احمد آخر معلوم ہویا اے چیزی جیڑی ہر کسی بہت چل جائے وہ انسان او انسان او انسان او انسان ہو انسانس انسان بشرو بشرو بشرو سمجھ آ گیا مسلا نہیں جیڑی کئی چیزاں سے چلے او کلی جیڑی صرف ایک تے یہ سمجھ آ گئی ہوں سن ایک نے ایک نے افراد جزیا تھی او ایک کہ انسان, انسان کلی یہ آن ت... دے وڈیرے وڈیری گئے انسان جڑا کلی ہے نا انسان, انسان. انسان. انسان. وہ نو ہے نا, نو نا. نو نو نا. نو نا. نو تو نو قدیم ہے یہ چل رہا یا زمانے دی کوئی نہ کوئی نو چل رہی ہے رب جزیاں ناقی جات بندیا مٹدیا اسی طرح سے یہ شرک ہے وجود میں اے ازلی بدی سمجھی بیٹھے نے زمانے نو یہ فلاسفا کا نظریہ ہے اس پر ہمارے علماء شرک کا فتوا دیتے اور پکا شرک فی وجود ہے ازلی ابدی بے افتدا بے انتہا ہونا ہر لحاظ سے یہ صرف ایک ذات کا کسی لحاظ سے کسی اور کو ہم ازلی بدی نہیں کہہ سکتے وہ لم رہے خیر خیر جناب گل سمجھا جی مقام آؤں میں گل میرے میرے اندازے کے مطابق یہ ابھی آدھا موضوع ہوا ہے آدھا رہ گیا سمجھ نہیں آئے پیچھے چلیں اچھا یہ بات تو درمیان سے نکل آئی تھی مستقل سمجھنے والی وہ زمانے کو مستقل سمجھنے والی بات کہ جو زمانے کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستقل سمجھتا ہے کسی طرح وجود میں بھی سمجھتا ہے کسی اور چیز میں بھی سمجھتا ہے وہ ہے مستقل ایک بے نیاز ایک بے پرواہ ایک کسی کا محتاج نہیں وہ ایک خالق ایک ہے ازلی ابدی ایک ہے نہ بننے والا ایک باقی سب بننے والا اور جو بننے والی ہے اس کی ابتدا جب سے بنے گی تو ابتدا تو ہوگی کہ نہ تو بھائی بات کو سمجھنا ان کے نزدیک سجدہ اور باری عبادت باری ایک, چیز ایک, ایک چیز ہے یہ ایک لانت ہے ان پر پڑی ہمارے نزدیک اسلام میں بعض سجدے عبادت ہیں بعض عبادت ہے تو جو سجدہ تعظیم کا تھا وہ پہلے جائز تھا ہماری شریعت میں حرام اور کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک نہیں شرک نہیں سجدہ تعظیمی اب اسلانتی سے پوچھ تعظیم پائی جا رہی ہے اور تیرے نزدیک سجدے کی تعظیم انتہائی تھی تو انتہائی تو پائی گئی پھر عبادت کیوں نہیں بنی اور گوندوی پھر سجدہ تعلیمی کو شرک کیوں نہیں کہہ رہا اگر نہیں کہہ رہا تو مان لانتی ہر تعظیم شرک نہیں بولم رے بلکہ سنو بعض تعظیم شرک ہیں وہ کون سی تعظیم جس میں بے نیاز اور مستقل اور ربوبیت والا نظریہ کلن یا جزن کسی طرح شامل ہو جائے وہ نظریہ جب تک شامل نہ ہوگا وہی مناتے وہی مناتے عبادت ہے وہی علت عبادت ہے وہی نہایت تزلل کی علت ہے وہی منشا ہے تو ہی شرک کا وہی بنیاد ہے وہی موٹے وہی اصال وہی جاڑے وہ ہوے گا عبادت بنے گی وہ نہیں ہوے گا عبادت سمجھ نتیجہ کر دیا دیکھو جب کہہ رہے ہیں عبادت کا مستحق تو کیا مطلب جی عبادت کا مستحق کیا ہے مست عبادت کے لائق تو اللہ نے بتا دیا لائق وہی ہے جو خالق ہو کیا مطلب جب رب ہے تو وہ محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پھر عبادت کا لائق وہی ہے معلوم ہوا عبادت کا مستحق ہونا اور بے نیاز ہونا مستقی ہونا رب ہونا یہ لازم ہے لازم ہے رب ہونا بغیر رب جو ہو وہ عبادت کا مستحق ہوگا جو عبادت کا مستحق ہو وہ کسی نہ کسی طرح رب ضرور ہوگا یہ ناممکن ہے کہ ہر طرح سے اعتقاد کیا جائے رب نہیں ہے اور پھر عبادت ثابت کی جائے سجدے سے نہیں ہو سکتی اب مرے بولو سجدے سے نہیں ہو سکتی کسی اور سے کیا ہوگا اور بولتے نہیں نہیں سمجھ آئی ہوں انتہائی زلیل ہونا سمجھ آ گیا جب کسی کی آدمی تعظیم کرتا ہے نا اپنے آپ کو زلیل ہی کرتا ہے کچھ نہ کچھ زلیل کرتا ہے تو اس کو عزیز کرتا ہے اس کی عزت بنتی ہے وہ دٹار بڑھتی ہے ہوں رہا مسلا سوجو عباد جیو سجدے عبادت کا فرق سمجھایا تازیم عبادت واہ بھی مطلب ہر قسم کی تازیم نبیا والیاں فصول لانا تو نہ جنگ ادھر ہی رکھو تازیم نبیوں والیوں کی میرے بائی وہ شرک سمجھتے ہیں کیونکہ وہ عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں سمجھتے عبادت اور تعظیم میں یہ فرق ہے سنو عبادت صرف اللہ کی اور کسی کی جائز نہ ہوئی نہ ہوگی رہا مسئلہ تعظیم کا ناچیز نا نا نا نا نا نے گل روکی وہ عبادت دا فرق جی آنشاء اللہ کل جا جسل رب تو فیق اس آنا